سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و بارک وسلم صلاة و سلاما علیکا یا سیدی, یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں فقیر لوگ امیروں سے پانچ سو سال یعنی آدھے دن پہلے جائیں گے یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے جس سے آج ہم نے اپنے درس کا آغاز کر دیا ہے حدیث کو دوبارہ سمات فرما لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یَدُخُولُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّتَ قَبَلَ الْأَغْلِيَائِ بِخَمْسِ مِئَتِ حَامٍ نِسْفِ يَوْمٍ رَوَاهُ تِرْمِزِيُّ کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں فقیر لوگ امیروں سے پانچ سو سال یعنی آدھے دن پہلے جائیں گے اس فرمانے علی شان کا مطلب میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جن امیروں کا قیامت میں حساب ہوگا ان امیروں سے پانچ سو سال پہلے فقیر لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے لہٰذا ان امیروں میں حضرت سید سلیمان علیہ السلام یا حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ داخل نہیں ہیں یہ ان کا حساب ہی نہیں پھر پیچھے ہونے کا تو کوئی معنی ہی نہیں یاد رکھے کہ پہلے والی ادیز جو آپ نے کل سماعت فرمائی تھی اس میں چالیس سال پہلے کا ذکر تھا یہاں پانچ سو سال کا ذکر ہے کیونکہ فقرا بعض امیروں سے چالیس سال پہلے جائیں گے اور بعض سے پانچ سال پہلے جیسا امیر ویسا اس کا حساب اتنی ہی اس کے لیے دیر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دیر حساب کی وجہ سے نہ ہوگی اللہ تعالی سارے عالم کا حساب بہت جلد لے لے گا یہ ان فقرہ کی شان دکھانے کے لیے ہوگی کہ امیروں کو حساب کے نام پر روک لیا گیا اور فقیروں کو جنت کی طرف چلتا کر دیا تو الحمد للہ ہیں حضرت سیدنا انصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ مسکین ہی وفاق دے اور مسکینوں کے ٹولے میں حشر نصیب کر تو جناب عائشہ نے عرض کیا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیوں فرمایا کہ مسکین لوگ جنت میں اغنیا سے چالیس برس پہلے جائیں گے اے عائشہ مسکین کو خالی نہ پھیرو اگر کھجور کی کاش ہی ہو دے دو اے عائشہ مسکینوں سے محبت کرو انہیں قریب رکھو تاکہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں تمہیں قریب کر دے یہ حدیث ترمزی بے حقیق شعب المان کے حوالے سے ہے بلکہ ابن ماجہ میں بھی موجود ہے اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ و حدیث کے رابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یہ دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ یہاں مساکین سے مراد دل کے مساکین ہیں جن کے دلوں میں تکبر نہ ہو نرمی اور توازو ہو متواز بادشاہ بھی مسکین ہے اور متقبر فقیر مسکین نہیں یاد رکھیں, کہ, یاد رکھیں کہ مسکین کی تعریف جو آپ نے سماعت فرمائی ہے اس کیفیت کے اعتبار سے تعریف کے اعتبار سے مسکین ہوتا ہے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی ہو اگرچہ مال سے غنی ہیں مگر دل سے مسکین ہیں متوازے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس بہت دولت آئی تب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دل کے متوازے رہے لہذا حضور علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی تو رب کی بارگاہ میں یہ دعا فرما رہے ہیں اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ مسکین ہی وفات دے یعنی میرا یہ انکسار و توازو عارضی نہ ہو دائمی ہو وصال تک قائم رہے کہ میں اپنی نظر میں متوازے ہوں اور دوسروں کی نظروں میں عظیم الشان اور پھر یہ دعا بھی کی کہ مسکینوں کے ٹولے میں حشر نصیب کر یہ ہے مساکین کی انتہائی عظمت کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مساکین کو میرے زمرے میرے گروہ میں اٹھا بلکہ یہ فرمایا کہ مجھے مساکین کے زمرے میں اٹھا ایک بادشاہ فکرا و مساکین صالحین پر گزرا انہوں نے بادشاہ کی طرف کوئی توجہ نہ کی بادشاہ غضبناک ہو کر بولا تم لوگ کون ہو وہ بولے ہم وہ لوگ ہیں کہ ترک دنیا ہماری محبت ہے اور آخرت چھوڑنا ہم سے عداوت ہے بادشاہ اس بات سے کانپ گیا بولا کہ مجھ میں تم سے عداوت کی طاقت نہیں مطلب یہ ہے کہ قیامت میں مساکین کی ایک جماعت ہو ان میں میں بھی ایک ہوں اگر نبی کریم علیہ السلام اس جماعت کے امام ہیں مگر اپنے آپ کو ان میں سے ایک قرار دینا اس جماعت کی جو ہے وہ عزت افزائی جو ہے وہ فرما رہے ہیں تو امید ہے انشاء اللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے تو میرے علیہ سلام رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ مسکین ہی وفات دے اور مسکینوں کے ٹولے میں حشر نصیب کر تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں یعنی حضور اپنے کو مساکین میں ہونے کی دعا کیوں فرما رہے ہیں اس میں کیا خوبی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین لوگ جنت میں اگنیا سے چالیس برس پہلے جائیں گے لہذا اگر میں بھی مسکینوں کے زمرے میں ہوا تو جنت میں غنی لوگوں سے چالیس سال پہلے جاؤں گا یاد رکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر بہت ہی پیچھے پہنچیں گے اولاد اپنی امت کو سرات سے گزار کر وہاں پہنچیں گے مگر دروازہ جنت بند ہوگا ساری مخلوق دروازے پر جمع ہو جائے گی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہایت شان سے پہنچیں گے تو دروازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلے گا سب سے پہلے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر امبیاء اکرام و وسلم پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بعد میں دوسری امتیں داخل ہوں گی تو سرکار کا یہ فرمان انتہائی توازوں کے لیے ہے اور فرمایا اے عائشہ مسکین کو خالی نہ پھیرو اگرچہ کھجور کی کاش ہی ہو دے دو یعنی جب کوئی مسکین سوال کرنے آئے تو جو میسر ہو اسے دے دو نہ ہو تو اس سے اچھی بات کہہ دو ایک بار حضرت عائشہ کا تعالی ہا انگور کھا رہی تھی کہ کوئی سائل آیا آپ کے پاس صرف ایک دانہ انگور بچا تھا آپ نے وہی پیش کر دیا سائل ناراض ہو گیا تو آپ نے یہ فرمایا فمیہمل مس قالا ذرا اور فرمایا کہ انگور تو ذرے سے بڑا ہے تو اس دن تو ذرے ذرے کے بارے میں بھی سوال ہوگا یعنی قیامت کے دن انگور جو ہے یہ تو مطلب ذرے سے بھی بڑا ہے تو بہرحال میرے علیہ السلام فرما رہے ہیں اے عائشہ مسکینوں سے محبت کرو انہیں قریب رکھو تاکہ اللہ تبارک وطہ کے دن تمہیں قریب کر دے معلوم ہوا کہ دنیا میں جو شخص مساکین اولیاء سے قریب ہوگا وہ کل قیامت میں خدا سے قریب ہوگا حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کرو اب فی مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کرو تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے ہی روزی اور فتح دیے جاتے ہو ابو دود شریف کی حدیث ہے اور اس میں درس یہ ملا کہ فرمایا مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کرو یاد رکھیں کہ زو سے مراد وہ نیک مومن ہیں جن میں کبھی شیخی نہ ہو کبھی شیخی نہ بگاڑیں تو میرے آقا علیہ سلام فرماتے ہیں مجھے ایسے نیک مومنوں میں ڈھونڈو میں ان میں ملوں گا ڈھونڈوں کا مطلب یہ ہے کہ ان فقراء و مساکین کی خدمت کرو جس سے وہ راضی ہو جائیں ان کی مجلسوں میں حاضر رہو یہاں پر مرکات نے یہ مطلب نقل کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام روحانی توجہ سے تو ہر دم ان مقبولوں کی مجلس میں رہتے ہیں مگر کبھی کبھی جسمن و صورتن بھی ان مجلسوں میں تشریف فرما ہوتے ہیں ایسی پاک مجلسوں میں اگر کوئی اجنبی شخص نظر پڑے تو اس سے مصافحہ ضرور کرے ممکن ہے کہ اس گروہ میں کوئی شہ سوار ہو حضرت جبریل امین علیہ السلام شکل انسانی میں حضور کی بارگاہ میں آتے جاتے تھے حضرت خیزر علیہ السلام مختلف انسانی شکلوں میں لوگوں سے ملاقات کرتے رہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام اپنے بعض امتیوں کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور نبی پاک علیہ السلام نے شاہ عبد العزیز بھی رحمت اللہ علیہ کی پہلی محراب ختم ہونے پر ختم شریف کی مجلس میں شرکت فرمائی چنانچہ فتح عزیزیہ کے مقدمے میں شاہ عبد العزیز کے حالات میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے تو بہرحال دیکھ لیجئے میرے پیارے بھائیوں کہ عرس بزرگان, بزرگان دین کا مطلب جو ہوتا ہے میلاد شریف کی مجلس بزرگان دین کی زیارت میں شرکت کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ شاید جو ہے یہاں ہم پر کرم ہو جائے گدا بن کر میں ڈون تم کو گھر گھر میرے آقا مجھے چھوڑا ہے کس پر آخرت میں سرکار علیہ السلام کے ملنے کے تین مقام ہیں جو کہ حدیث میں بیان فرمائے گئے یہ لبے کا سر میزان سرات دنیا میں سرکار کے ملنے کی جگہ بزرگوں کی مجلسیں ہیں ان سے دوری اللہ رسول سے دوری ہے تو میرے علیہ سلام ارشاد فرما رہے ہیں تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے ہی روزی اور فتح دیے جاتے ہو کیونکہ زفا میں کتب اور اوتاد ولی ہوتے ہیں کتبوں اوتاروں سے دنیا کا نظام قائم ہے اگر یہ رہیں تو دنیا رہے جیسے خیمہ چوب اور عناب میخوں سے قائم ہے اگر یہ نہ رہیں تو خیمہ گر جائے آسمان کا خیمہ ان بزرگوں سے قائم ہے حضرت سیدتنا امیہ ابن خالد ابن عبداللہ ابن اسید سے روایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے راوی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فقراء مہاجرین کے توسل سے فتح مانگتے تھے میرے آکا علیہ السلام فقراء مہاجرین کے توسل سے فتح مانگتے تھے تو سرکار علیہ السلام جہاد میں یہ دعا کرتے تھے کہ اے رب کریم فقراء مہاجرین کے صدقے دشمنوں پر ہمیں فتح عطا فرما اگرچہ نبی پاک علیہ السلام خود سب کے لیے وسیلہ عظماں مگر آپ کا ان کے وسیلے سے دعا فرمانا یہ بتانے کے لیے ہے کہ مقبول بندوں کے وسیلے سے دعا کرنا سنت رسول ہے اور افضل بندے اپنے نیک خدام کے وسیلے سے دعا کیا کریں صرف نیک اعمال کے وسیلے پر کناعت نہ کیا کریں تو اب دیکھیں شرح سنہ کے حوالے سے مشکات میں یہ حدیث موجود ہے کئی لوگ بیچارے وسیلے کے مسئلے پر بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی دعا میں ہم وسیلے سے دعا کریں یا نہ کریں رب کی بارگاہ میں وسیلے کی ضرورت کیا ہے تو اب دیکھیں اس حدیث میں میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں خود ہے کہ سرکار فقراء مہاجرین کے توصل سے فتح مانگتے تھے تو دیکھیں ہمارے امیر علیہ سنت بھی اکثر فرماتے ہیں کہ جو طلباء ہیں جو کہ درس نظامی کر رہے ہیں تو حضرت صاحب کئی مرتبہ فرما چکے ہیں کہ میں ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو یہ بھی گویا کہ ایک سنت ہے جو کہ امیر عالیہ سنت آمد برکات و مالیہ ادا کرتے ہیں حضرت سیدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بد عمل پر کسی نعمت کی وجہ سے رشک نہ کرو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ مرنے کے بعد کس چیز سے ملے گا اس کے لیے اللہ کے نزدیک نہ مرنے والا جان لیوا ہے یعنی آگے سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں تم کسی بدعمل پر کسی نعمت کی وجہ سے رشک نہ کرو مراد کیا ہے جی نعمت سے مراد دنیاوی نعمت ہے جیسے اولاد مال ظاہری دنیا عزت حکومت وغیرہ یعنی اگر کسی بدکار سیاکار کو یہ نعمتیں مل جائیں تو تم اس پر رشک نہ کرو نہ یہ خیال کرو کہ اللہ اس سے راضی و خوش ہے جیسا کہ فی زمانہ صاحب اقتدار لوگ آپ سمجھ لیں فاسق و فاجر لوگ تو سرکار فرما رہے ہیں کہ تم کسی بد عمل پر کسی نعمت کی وجہ سے رشک نہ کرو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ مرنے کے بعد کس چیز سے ملے گا یعنی اس کے لیے یہ نعمتیں بعد موت مصیبت بن جائیں گی جس سے اس کے عذاب میں زیادتی ہوگی لہذا یہ نعمت راحت کی شکل میں عذاب ہے فرمایا اس کے لیے اللہ کے نزدیک نہ مرنے والا جان لیوا یعنی آگ یہ عذاب ہے ان, ان نعمتوں کا انجام اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے اگر یہ غریب ہوتا تو شاید توبہ کر لیتا راحت و امیدی میں توبہ سے محروم رہا لہذا دو میں گیا گیا اگر یہ غریب ہوتا تو گنا کم کرتا دولت پا کر گنا زیادہ کیے دوزخ کے سخت تر طبقے میں گیا دولت سے دروازے کھل جاتے ہیں مومن کے لیے نیکیوں کے کافروں کے لیے گناہوں کے قاتل سے مراد ایزا والی, ایزا والی چیز ہے دوزخ کی آگ کو فنا نہیں ہے اس لیے فرمایا گیا کہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ آگ میں رہے حضرت عبداللہ ابن امر ہمیشہ سے مراد ہے کافی دیر بہت دیر تک یعنی اگر وہ ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ جہنم کے عذاب اگر ہو بھی گیا تو جنت تو مل ہی جائے گی بعد میں لیکن اللہ کے پیارے بھائیوں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کا جیل خانہ اور اس کی کہت سالی ہے جب مومن دنیا چھوڑتا ہے تو جیل اور کہت سے نکل جاتا ہے دوبارہ سماپت فرما فرمایا دنیا مومن کا جیل خانہ اور اس کی کہت سالی ہے یعنی جیسے جیل خانے میں قیدی کا دل نہیں لگتا اگرچہ وہاں کتنے ہی آرام ہو اگرچہ وہاں پر کتنا ہی جو ہے وہ آرام ہو ایک کلاس کی جیل ہو یا سی کلاس کی اسی طرح مومن دنیا میں دل نہیں لگاتا اگرچہ اسے بڑا ہی آرام ہو لہذا حدیث یہ لازم نہیں کہ مسلمان کو دنیا میں تکلیف ہی ہے تکلیف اور چیز ہے دل نہ لگنا کچھ اور چیز ہے جیسے کہ انسانوں کو ذلت قلت تکلیف ہوتی ہے ایسے ہی مسلمان کو دنیا میں کوئی نہ کوئی تکلیف رہتی ہی ہے یہ آزمودہ چیز ہے بلکہ تکالیف ناکامیاں ہی انسان کو انسان بنا کر رکھتی ہیں ایش میں غفلت ہوتی ہے تکلیف میں بیداری ہوتی ہے تو فرمایا دنیا مومن کا جیل خانہ اور اس کی قطعی ہے جب وہ مومن دنیا چھوڑتا ہے تو جیل اور کہت سے نکل جاتا ہے یاد رکھیں کہ مومن کو آخرت میں اس قدر آرام راحتیں ہیں کہ ان کے مقابل دنیا کی بادشاہت بھی جیل ہے اور کافر کو آخرت میں ایسی مصیبتیں ہوں گی کہ ان کے مقابل دنیا کی سخت سے سخت تقریب بھی گویا جنت ہوگی مومن مر کر دنیا بھی جنجال سے چھوٹتا ہے کافر مر کر جنجال میں پھنستا ہے موت ایک ریل ہے جو مومن کو ایش خانے میں اور کافر کو جیل خانے تک پہنچاتی ہے جیسے ایک ہی ریل میں کسی کی بارات جا رہی ہرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے بچا لیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے بچا لیتا ہے مراد کیا ہے جی اس طرح کے اس کے دل کو دنیا کی محبت اور غفلت سے محفوظ رکھتا ہے اگرچہ لاکھوں روپے کا مالک ہو مگر دل یار سے لگا رہتا ہے یہ مطلب نہیں کہ اسے کبھی امیر نہیں کرتا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سیدنا عثمان غنی ردی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار تھے مگر دنیا کی محبت سے محفوظ تھے وہ دنیا میں تھے دنیا ان میں نہ تھی تو فرمایا جیسے تم میں سے کوئی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے یعنی بیمار سے اس تسکا کی بیماری والا مراد ہے اسے پانی سے بچایا جاتا ہے اس کے پیٹ میں پانی نہیں پہنچنے دیا جاتا یوں ہی اللہ تعالی مومن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں پہنچنے دیتا مومن کا دل تو صرف تجلی گاہ رب العالمین ہے حضرت سیدنا محمود ابن لبید سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے وہ موت کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے اور مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ مال کی کمی حساب کو کم کر دے گی تو فرمایا اس حدیث میں کہ دو چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے وہ موت کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے یعنی زندگی وہ اچھی ہے جو اللہ تعالی کی اطاعت میں صرف ہو کفر و طغیان و اسیان کی زندگی سے موت بہتر ہے یہاں یہ ہی مراد ہے فتنے سے مراد ہے گنا و غفلت وغیرہ وغیرہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے جس کے آخر میں یہ تھا جب تو اپنے بندوں کو فتنے میں مبتلا کرے تو مجھے بغیر مبتلا کیے ہوئے مجھے مبتلا اس میں نہ کرنا تو سرکار علیہ السلط وسلام اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا فرماتے تھے فتنوں سے بچنے کے لیے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 اس غریبی میں جنجال و بال بہت کم ہوئے ہیں ہاں جن امیروں کا حساب نہیں وہ تو بڑے مزے میں ہیں جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ, وغیرہ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رواید فرماتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک شخص جو ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا میں آپ سے محبت کرتا ہوں فرمایا سوچ لے تم کیا کہتے ہو وہ بولا اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں تین بار کہا تو فرمایا اگر تو سچا ہے تو کیل کانٹے سے فقیری کے لیے تیار ہو جا یقیناً فقیری مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف تیز دوڑتی ہے بمقابلہ سیلاب کے اپنی انتہا کی طرف یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا میں آپ سے محبت کرتا ہوں یاد رکھیے یہ عرض کرنا یا اس حدیث پر عمل ہے کہ جس سے تم کو محبت ہو سے کہہ دو یا یہ اس آیت پر عمل ہے وہ امت ربی کا فحد تو سرکار علیہ السلام سے محبت اللہ کی بڑی سے بڑی نعمت ہے اس کا اظہار وہ بھی سرکار کے سامنے یہ اس نعمت کا شکریہ ہے ورنہ پاک علیہ السلام کو تو پتھروں کے دل کا حال معلوم ہے فرماتے ہیں جو ہم سے محبت کرتا ہے دیکھیے نا عہد پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو پتھروں کے دلوں کو بھی سرکار جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے الحمدللہ تو وہ عرض کرتا ہے سرکار کی بارگاہ میں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو میرے اکاسلاسلام نے فرمایا کہ سوچ لو تم کیا کہتے ہو خوب سوچ سمجھ کر یہ دعویٰ کرو تم بہت ہی بڑی چیز کا دعوی کر رہے ہو مجھ سے محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے وہ بولا اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں یعنی محبت سے مراد بہت ہی محبت ہے ورنہ ہر مومن کو سرکار سے محبت ہے حضور کی محبت ہی تو اصل ایمان ہے سرکار علیہ السلام کی محبت سے ہی خدا کی محبت کلمہ قرآن کی محبت اسی محبت سے حاصل ہوتی ہے سرکار سے تعلق محبت ایمان کی اصل ہے تو تین بار کہا تو میرے اکا الصلاۃ وسلام نے فرمایا اگر تو سچا ہے تو کیل کانٹے سے فقیری کے لیے تیار ہو جا اللہ یعنی تم تیار ہو جاؤ کہ فقیری کے آفات کا مقابلہ کر سکو یقیناً فقیری مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف تیز دوڑتی ہے بمقابلہ سیلاب کے اپنے انتہا کی طرف تو یہاں بھی فقیری سے مراد دل کی مسکینیت ہے اور دل کا محبت مال سے خالی ہو جانا ہے فقیری اور ناداری آفتوں کے برداشت کرنے پر تیار ہو جانا یعنی جسے اللہ میری محبت دیتا ہے اس کے دل سے محبت مال وغیرہ ایک دم نکال دیتا ہے محبت مال یکدم نکال دیتا ہے لہذا اس حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ بعض صحابہ بلکہ عہد فاروقی میں سارے صحابہ بڑے مالدار تھے تو کیا انہیں سرکار سے محبت نہ تھی ضرور تھی ان سب کے دل محبت مال سے خالی تھے یہاں پر مرقات نے فرمایا کہ دنیا میں بہت آفات امبیائی کرام پر آتی ہیں اور یہ ہے کہ ان کا محب تو اس پر آفتے آئیں گی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی راہ میں بہت ڈرایا گیا جتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا اور میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ایسا کوئی نہیں ستایا جاتا اور مجھ پر تیس دن رات ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے لیے کھانا نہ تھا جو کلیجے والا کھا سکے سوائے اس قدر کے جسے بلال کی بغل چھپائے ہوئے تھی یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں میں اللہ کی راہ میں بہت ڈرایا گیا جتنا کوئی نہیں ڈرایا جاتا یعنی دین کی تبلیغ قرآن کریم کی اشاعت کے سلسلے میں جتنا کفار نے مجھے ڈرایا اتنا کسی نبی کو ان کی قوم نے نہیں ڈرایا تو فرمایا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ایسا کوئی نہیں ستایا جاتا مراد یہ ہے کہ ایک یہ کہ دین کی تبلیغ میں جتنا کفار نے مجھے ستایا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا اور دوسرا یہ مانا کہ جب کفار مکہ نے مجھے بہت ستایا تب میں اکیلا تھا میرے ساتھ طاقتور مسلمان نہ تھے جب لوگ ایمان لائے تو کفار کا زور کم ہو گیا انہیں کم ستایا گیا برکات نے یہی دوسرے معنی کیے حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال اپنی قوم سے تکلیفیں اٹھائیں اور سرکار نے تیئیس سال مگر یہ تئی سال کی تکالیف ان ساڑھے نو سو برس کی تکالیف سے سخت تارے ہیں چونکہ میرے اکال سلام نبیوں کے سردار ہیں اس لیے آپ کی مشکلات بھی زیادہ ہیں بڑوں کو دکھ بہت ہیں چھوٹوں سے دکھ دور تارے سب نیارے ہیں گہن چاند اور سورج یعنی چاند سورج کو گہن لگتا ہے تاروں کو نہیں لگتا بڑوں کو دکھ ہوتا ہے چھوٹوں کو کم ہوتا ہے اللہ اکبر بڑی پیاری مثال اس شعر میں دی گئی ہے تو فرمایا میرے آکا علیہ السلام نے مجھ پر تیس دن رات ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے لیے, کھانے, کے لیے کھانا نہ تھا جو کلیجے والا کھا سکے سوا اس قدر کے جسے بلال کی بغل چھپائے ہوئے تھی یہ واقعہ ہجرت کا نہیں ہے کیونکہ ہجرت میں سرکار علیہ السلام کے ساتھ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہو تھے حضرت بلال ساتھ نہ تھے بلکہ یہ واقعہ طائف شریف تبلیغ کے لیے تشریف لے جانے کا ہے یاد رکھیں کہ نبوت کے دسویں سال جب ابو طالب کی وفات ہوئی اور پانچویں دن حضرت ام المؤمنین خدیجت القبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا میرے السلام نے اس سال کا نام عام الحسن رکھا یعنی رنگ و غم کا سال تین ماہ کے بعد آخری شوال میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ تھے آپ نے طائف کے سردار بنی سقیف کے معتمد شخص معتمد شخص عبید یالیل ابن عبد قلال کو تبلیغ کی اس نے آپ کے پیچھے طائف کے آوارہ لوگ اور وہاں کے لنڈے لگا دیے جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتھروں سے زخمی کر دیا جناب زید ابن حادثہ نے آپ کو بچایا تو ان کا سر زخموں سے چور ہو گیا تب جبری امین علیہ السلام نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ حکم دیں تو ہم طائف کے پہاڑوں کو ملا دیں جس سے یہ لوگ پس جائیں اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو ممکن ہے لیکن سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ممکن ہے ان کی اولاد مسلمان ہو جائے اللہ اکبر بلا العالمین کر رحم طائف کے مکینوں پر الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر وہ واقعہ بھی یہاں مراد نہیں کیونکہ اس سفر میں حضرت بلال سرکار کے ساتھ نہ تھے بلکہ حضرت زید بن حادثہ تھے یہاں طائف کا کوئی اور سفر مراد ہے جس میں حضرت بلال سرکار علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ بعض نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے طائف کے بہت سفر کیے ہیں۔ والله تعالى علم ورسوله عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس حدیث کے معنی یہ ہیں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ جب نبی، کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے روانہ ہوئے آپ کے ساتھ بلال تھے بلال کے ساتھ اتنا کھانا تھا جسے وہ اپنی بغل میں دبائے ہوئے تھے ظاہر ہے کہ بغل میں کھانا بہت ہی تھوڑا سا سمائے گا اور چند روٹیاں اور ظاہر ہے کہ تیس دن دو صاحبوں کا گزارا اس سید الصابرین پر لاکھوں سلام اللہ تعالی ہم تمام کی طرف سے جزا الجزا عطا فرمائے کے تبلیغ میں ایسی مشقتیں اٹھائیں جس کی مثال نہ مل سکے حضرت سید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی تو ہم نے اپنے پیٹ سے ایک ایک پتھر اٹھایا تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے دو پتھر دکھائے اللہ اکبر شریف کی یہ حدیث ہے جی جس میں یہ ہے کہ صحابہ نے بھوک کی شکایت میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی کہ یار اللہ ہم بھوکے ہیں اپنے پیٹ سے ایک ایک پتھر اٹھایا ایک ایک پتھر جو ہے وہ اٹھایا یہ واقعہ غزوہ خندق کا نہیں کیونکہ اس رضبے میں تو حضرت ابو طلحہ کے گھر تمام خندق کھودنے والے بلکہ تمام اہل مدینہ کی دعوت سرکار نے کی ہے چار سو جو کی روٹیوں سے سارے اہل مدینہ کو شکم سیر کر دیا یہ کسی اور غزبے کا واقعہ ہے تو سرکار علیہ السلام نے اپنے پیٹ سے دو پتھر دکھائے تمام صحابہ کو ایک ایک دن کا فاقہ تھا میرے آقا علیہ السلام کو دو دن یا زیادہ یہ لگاتار فاقے تھے بہت روز تک نہ کھانے سے انسان میں کھڑے ہونے کی قوت نہیں رہتی پیٹ پر پتھر باندھنے سے کھڑا ہونا ممکن ہو جاتا ہے اسے ہم لوگوں نے نہیں آزمایا یہ کام تو سرکار ہی کر گئے ہم, ہمیں تو ایسی نعمتیں کھلاتے ہیں کہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے دنیا آخرت میں ہر نعمت کھلائے آمین ہم لوگ آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں اللہ بس کرم فرما دے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق عام حضرت سیدنا ابو البو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہیں بھوک نے گیر لیا تو انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چھارا دیا یہ ترمیزی شریف کی حدیث ہے یہ قصبۂ تبو کا واقعہ ہے اللہ اکبر شاید یعنی چوبیس گھنٹے میں ایک چھوارا کھا کر گزارا کرتے تھے یہ غذا اور دراز سفر پھر اس پر جہاد وہ حضرات قوت قدسیہ سے ہی جہاد کرتے ہوں گے انسانی طاقت سے یہ بات باہر ہے مرکات نے یہاں فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سبہ والوں کو کبھی ایک ایک کھجور ہی عطا فرماتے تھے اور یہ حضرات اسی پر دن رات نکال لیتے تھے اور علم سیکھنے میں مشغول رہتے تھے میرے علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس میں دو عادتیں ہوں اسے اللہ شاکر صابر لکھتا ہے جو اپنے دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے تو اس کی پیروی کرے اور اپنی دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو اللہ کا شکر کرے اس پر کہ اللہ نے اسے اس شخص پر بزرگی دی تو اللہ اسے شاکر صابر لکھے گا اور جو اپنے دین میں اپنے سے کم کو دیکھے اور اپنی دنیا میں اپنے سے اوپر کو دیکھے تو فوت شدہ دنیا پر غم کرے اللہ اسے نہ شاکر لکھے نہ صابر اس حدیث کا کیا مانا ہے بالکل واضح ہے اس کا معنی فرمایا یہ جا رہا ہے جس میں دو عادتیں ہوں اسے اللہ شاکر و صابر لکھتا ہے یعنی شکر اور صبر دونوں کا ایک شخص میں بیک وقت جمع ہونا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ شکر تو نعمت ملنے پر ہوتا ہے صبر نعمت نہ ملنے یا چھن جانے پر ملتا ہے مگر جو ان دو چیزوں پر عمل کرے گا وہ بیک وقت صابر بھی ہوگا شاکر بھی یہ ہے گویا اجتماع ضدین وہ فرمایا جو اپنے دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے تو اس کی پیروی کرے یعنی اگر تم اچھے کام کرتے ہو تو ان پر فخر نہ کرو بلکہ ان حضرات کو دیکھو جو تم سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں خواب و زندہ ہوں یا وفات یافتہ لہذا ہر مسلمان حضرات صحابہ و اہل بیت کے اعمال میں غور کرے کہ انہوں نے کیسی نیکیاں کی تاکہ اس میں غرور نہ پیدا ہو اور زیادہ نیکیوں کی کوشش کرے اس کی سبب وجہ سے اللہ اسے صابر لکھے گا کہ جب یہ جب یہ شخص ان بزرگوں کے سے کام نہ کر سکے گا تو افسوس کرے گا یہ اس کا صبر ہوگا ہم حضرات صحابہ کو دیکھ کر افسوس کریں کہ اس وقت ہم نہ ہوئے ہم بھی سرکار علیہ السلام کے جمال سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ان کے قدموں پر جان فدا کرتے اے کاش اے کاش اے کاش, اے کاش ہم بھی وہاں ہوتے ہم بھی سرکار کے جلوے دیکھتے کاش کسی صحابی کے جسم کا بال ہوتے کاش ان کے لباس کا کوئی تار ہوتے جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں پہ لیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو نا مرادی کے دن لکھے تھے فرمایا اپنی دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو اللہ کا شکر کرے اس پر کہ اللہ نے اسے اس شخص پر بزرگی دی یعنی اس چیز کے سوچنے سے اس پر بڑی سے بڑی مصیبت آسان ہو جائے گی اور وہ اللہ تعالی کا شکر ہی کرے گا اور آزمایا گیا ہے کہ کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے اسے صبر نہ آئے اور وہ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں غور کرے انشاءاللہ شاء صبر نصیب ہوگا بلکہ اپنے آرام پر شکر کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور جو اپنے دین میں اپنے سے کم کو دیکھے اور اپنی دنیا میں اپنے سے اوپر کو دیکھے تو فوت شدہ دنیا پر غم کرے اللہ اسے نہ شاکر لکھے نہ صابر بلکہ ایسے شخص کی زندگی حسد جلن بے صبری اور دل کی کوفت میں گزرے گی امیروں کو دیکھ کر جلتا بنتا رہے گا کہ ہائے میرے پاس مال کم ہے اور اپنی عبادت پر فخر کرے گا کہ فلاں بے نمازی ہے اور میں نمازی ہوں میں اس سے کہیں اچھا ہوں یہ ہے اس کا تکبر اللہ اکبر کبیرہ فرمایا گیا کہ جو شخص دنیا کی کمی پر رنج کرے وہ ایک ہزار سال کی راہ دوزخ سے قریب ہو جائے گا اور جو شخص دین کو دینی کوتاہی پر رنج کرے گا وہ جنت سے ایک ہزار سال کی راہ قریب ہو جائے گا یاد رکھیں کہ دین میں ترقی کرنے کی کوشش کرنا منع نہیں بلکہ مالداروں کی مالداری پر رشک کرنا جو ہے وہ ممنوع ہے تو اللہ تبارک وطا کرم فرمائے اور ہمیں صابر و شاکر بندوں میں ہمارا شمار فرما لے اور ہمیں فقیری عطا فرما دے آمین الحمد میرے پیارے اور میٹھے بھائیوں اگر ہم اس چیز کو سیکھنا چاہیں تو ہمارے لیے یہ موقع قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی اس طور پر مہیا کرتی ہے کہ ہم اللہ کی رام میں نکلیں مدنی قافلوں میں نکلیں اور راہ خدا بندی میں نکل کر مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے اگر ہم لوگ وہاں پر مدنی قافلوں میں روزے بھی رکھیں اور سہری افطاری میں بھی بہت ہی کم غذا کھائیں یا بلے روزے نہ رکھیں لیکن بہت ہی کم کھانا کھائیں اور کھانا بھی ایسا نہ ہو کہ جو مرغن ہو تو شاید کچھ احساس دل میں پیدا ہو جائے اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے مدنی قافلوں میں جانے کی بڑی بہاریں ہیں بڑی برکتیں ہیں لاکھوں لاکھ مسلمان الحمد مدنی قافلوں میں جا کر دین کے رستے پر پابند ہو گئے امر بالمعروف کے منصب کو سمجھ گئے نیکی کی دعوت دینے لگے برائیوں سے لوگوں کو بچانے لگے خود بھی بچنے لگے اللہ تعالی ہمیں بھی قافلوں میں جانے کی توفیق عطا فرمائے آمین آپ تمام بھائیوں سے بھی عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے پیارے مہکے مدنی ماحول کو اپنائیں انشاءاللہ اللہ دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی اللہ تعالی ہم سب کو مبلغ دعوت اسلامی بنائے آمین جزاک ملّا وما البلاغ المبین اب آبائیوں آب سے التماس ہے کہ کچھ دیر نعت خانی فرما جس بھائی نے بھی نعت شریف پلے کرنی ہے ہینڈ ریز کر لیں اور مائک پر آ جائیں دس بارہ منٹ میں انشاءاللہ میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ لوگوں کے اگر سوالات کچھ ہوں گے تو کوشش کروں گا جوابات دینے کی تو جس بھائی نے نعت شریف پلے کرنی ہے یا جس بہن نے نعت شریف پلے کرنی ہے ہینڈ ریز فرما لیں ذرا جلدی کریں جس نے بھی نا شری پلے کرنی ہے ہینڈ ریز فرما لیں میں انشاءاللہ اللہ تعالی اعلیٰ مائک چھوڑ دوں گا جی شریف لائیں دل میں مدینہ یہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ایک بار کہا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی اور وعلیکم السلام اور طلاق دینے کے بعد اس نے فون بند کر دیا اور پھر جب فون بند کیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے یہ کہا اپنی بہنوں سے کہا جو اس کے قریب قریب جمع تھیں تو ان سے یہ کہا کہ میں نے اس کو طلاق دے دی طلاق دی طلاق دی طلاق دی پانچ بار اس نے یہ الفاظ استعمال کیے تو اب اس کو طلاق جو ہے وہ ایک بار ہوئی یا پانچ بار ہوئی اور ابھی وہ دونوں جو ہے وہ ایک ساتھ مل کر رہ رہے ہیں تو ان کے مطلب کے کیا بنے گی جزاک اللہ و خیر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کے والد صاحب اور تمام گھر والوں کو مجھ گناگار کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ امید ہے کہ وہ خیریت سے ہوں گے جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے تو اب اس نے بیوی سے جب کہا کہ میں نے تجھے ایک طلاق دے دی یہ سری الفاظ ہیں اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہوگا طلاق ایک ہو گئی پھر اس نے فون بند کر کے جو اپنے گھر والوں کو پانچ مرتبہ کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی وغیرہ وغیرہ پانچ مرتبہ کہا تو اس صورت میں تو یہ تینوں طلاقیں پڑ جائیں گی پانچ طلاق سے ہوتی نہیں تین ہی طلاقیں مرد کو اختیار ہے تو اس صورت میں تو تینوں طلاقیں پڑ جائیں گی اور طلاق مغلزہ ہے اب وہ عورت اس کے نکاح میں آ ہی نہیں سکتی سوائے اس بات کے کہ وہ یہ عدت گزار کے کسی اور مرد سے نکاح کرے اور وہ اس سے صحبت بھی کرے پھر یا تو اس کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے پھر یہ عدت گزار کر اپنے پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں اور پھر بھی چونکہ میرا یہ تجربہ ہے کہ طلاق کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ پوچھنے والوں کو بہت دفعہ میں نے خود بھی اس چیز کو دیکھا ہے کہ انہیں غلطی بھی لگ جاتی ہے لہذا میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ جن لوگوں کا یہ مسئلہ ہے تو وہ اپنے قریب کسی اچھے مفتی صاحب کے پاس جائیں وہ خود ان سے گواہوں کی موجودگی میں بات کریں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ فیصلہ فرما دیں گے شریعت کے مطابق کہ کیا سلسلہ ہے بہرحال جو مجھے بتایا گیا ہے اس کے مطابق تو یہ تینوں طلاقیں ہو جائیں گی تو بہتر یہی ہے کہ قبلہ مفتی صاحب کے پاس جائیں کسی اچھے قابل مفتی کے پاس جائیں کسی دارالوم میں چلے جائیں تو مطلب وہاں پر جا کر یہ گھر والے یہ مسئلہ بیان کریں تو اس میں وہ گواہ بھی پوچھتے ہیں اور جن کے سامنے کہا گیا ان کا بھی مطلب گواہی ہوتی ہے تو پھر وہ مفتی صاحب فیصلہ کر دیں گے یہ سب سے بہتر طریقہ ہے جساک اللہ خیر و اللہ تعالی علم و رسول عالم ارض وج اللہ وصلی اللہ علیہ وسلم جی وعلیکم السلام منتظر نظر بھائی امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے تو مزید اگر کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہے تو مائک پر آ سکتا ہے ورنہ ناشری پلے کر دی جائے تو کوشش فرمایا کریں کہ سوالات کریں روم میں بھی اچھا ہو جاتا ہے معاملہ جی ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ جناب آپ نے مسئلہ کی ایک بہت بڑی اچھی طرح کیسے وضاحت کی اسی میں تھوڑی سی میں آپ سے تشریح چاہوں گا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ٹیلی فون پر جیسے نکاح و طلاق کا سلسلہ ہے کہ یہ کیونکہ اس میں کہتے ہیں کہ بندہ اس کے سامنے نہیں ہوتا تو ٹیلی فون پر جیسے کچھ کا نکاح پر اختلاف ہے اسی طرح ان کا طلاق کے بارے میں اختلاف ہے تو آپ یہ فرمائیے کہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کس حد تک ٹیلی فون کو آپ جیسے ایک بندہ روبرو پیش ہوتا ہے اسے ویسے تصور کرتے ہیں یا اس کی تھوڑی اس میں کوئی گنجائش ہوتی ہے جزاک اللہ خیر جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں نے اسی وجہ سے مفتی صاحب کے پاس جانے کا مشورہ دیا کیونکہ جس بندے نے طلاق دی ہے اس نے تو مجھ سے بات ہی نہیں کی ہے یہ بات تو کسی اور نے کی کہ جی ہمارے محلے میں ایسا ہو گیا ہے یا ہمارے مطلب دو گلیاں چھوڑ کر ایسا ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ اب ایک آدمی ہے اس کی آواز بنا کر بھی کوئی ٹیلی فون کر دے اور اس کی بیگ کہہ دے جی میں نے تمہیں تین طلاقیں دے دی تو وہاں تو پڑ گئی مصیبت بلے وہ آدمی نے فون ہی نہ کیا ہو جہاں تک شرعی اور فکی مسئلہ ہے ٹیلی فون کا تو اس میں دیکھیں ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہوگا لیکن ٹیلی فون پر اگر کوئی واقعی جو ہے وہ شوہر طلاق دے رہے اپنی بیوی کو تو اس میں کوئی مطلب اختلاف نہیں ہے اہل سنت اور وہابیوں اور دیو میں بھی تمام کے نزدیک طلاق ہو جاتی ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص نے فون پر ایک طلاق دی اور اس کے بعد مجھے یہ بتایا گیا کہ اس نے اپنے بہن بھائیوں کے سامنے پانچ مرتبہ کہا کہ میں نے طلاق دی اب جب اس نے لوگوں کے یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے سامنے یہ کہہ دیا تو اب یہ کسی بھی عالم اور مفتی کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے مسئلہ کہ وہ ان کو گواہی کے طور پر اپنے پاس بلائے یا ان کے گھر پہ چلا جائے یا ان کو اپنے بار میں بلا لے اور وہ ان سے پوچھنے کہ بھائی کیا واقعی اس نے کہا بھی ہے یا نہیں کہا اور گواہوں کی موجودگی میں پھر اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ بالکل آسان ہو جائے گا اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ طلاق کے مسئلے میرا اپنا بھی تجربہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پوچھا جا رہا ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی لہٰذا بہت اشد ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ جائیں اور جا کر اپنا مسئلہ بیان کریں اور مفتی صاحب شریعت کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر دیں بہرحال جو مجھے جیسا بتایا گیا تھا اس لحاظ سے میں نے مسئلہ عرض کر دیا تھا جزاک اللہ خیر جی تشریف لائیں آپ السلام علیکم جزاک اللہ خیر وہ تو سر میں سمجھ گیا تھا آپ کی بات میں صرف ٹیلی فون پر جو نکاح اور طلاق کا معاملہ اس کی شرع حیثیت پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کی کیا شرع حیثیت ہے اس میں کافی علماء جو ہے نا اکثریت علماء کی جو نے اسے جائز قرار دیتی اس لیے میں نے پوچھا تھا اس کی وضاحت چاہی تھی اور دوسری بات یہ سر کہ آج کے جدید جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اس کے اندر ایک ملک آپ نے نام سنا ہو دیکھا بھی ہوگا شاید بحرین ہے اس کی پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک بل پیش ہوا تھا جس میں انہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے آزان دینے کا ایک قانون یا مسودہ جو ہے نا وہ پیش کیا تھا کہ تمام مساجد اندر سیٹلائٹ سسٹم رکھ دیا جائے گا اور ایک مسجد میں اذان ہوگی باقی مساجد کا وہ سسٹم آن کر دیا جائے گا جیسے ڈسنسینا کے ذریعے سیٹلائٹ کو وہاں پر پہنچایا جائے گا اور باقی تمام مساجد میں صرف اس سیٹلائٹ کے ذریعے اذان ہوگی تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کیا یہ اس طرح سے اس جس مسجد میں آزان ہو رہی ہے اس میں تو اذان ہو گئی باقی جو دوسری مساجد ہے جس میں سیٹلائٹ کے ذریعے وہاں اس, اس موزن کی اسپیکر تک پہنچا کر اسے پھر لاؤڈ اسپیکر لوگوں کو پہ پہنچا جائے گا کیا ان دوسری مساجد میں آزان ہوگی یا نہیں ہوگی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیں یہ میرے علم میں تو مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کی بات سن کر مجھے اس پر یہ ذہن میں خیال ضرور آ گیا کہ اگر سیٹلائٹ کے ذریعے مطلب کیا یہ صرف بحرین میں مطلب یہ آزانوں کا سیٹ اپ ہے یا مطلب کئی ممالک میں یہ پھیلانا چاہ رہے ہیں ذرا مین ٹیکس میں لکھیں صرف بحرین میں یہ ازانے اس طرح ہوں گی یا پھر مختلف ممالک میں بھی ایسا ہوگا ان کے مطلب کیا کوشش ان کی کیا ہے جی ہاں ہوگا تو نہیں کیونکہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اگر مختلف جگہوں پر ایسا معاملہ ہو تو ہر جگہ پر اوقات کا چونکہ وہ فرق ہے لہٰذا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ مطلب ایک ہی وقت میں سب جگہ اذانوں کا سیٹ اپ ہو سکے اور رہی بات اگر وہ صرف اپنے بحرین میں ہی کرنا چاہیں کہ جی سیٹلائٹ کے ذریعے جو ہے وہ اگر ازان ایک مسجد میں اس کی ترکیب کی جائے باقیوں میں صرف وائس جائے تب بھی میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ سیٹلائٹ مطلب اس میں کبھی بھی مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ خرابی ہو جائے اور پھر باقی مسجدوں میں اذانوں کا سیٹ اپ نہیں رہے گا پھر اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اذان دینے کی جو فضیلتیں ہیں وہ لوگوں کو نہیں ملیں گی اب ہر مسجد میں ایک یا دو مؤذن ہوتے ہیں اور وہ اذان دیتے ہیں رضا الہی کے لیے بلکہ ہمارے ہاں پاکستان میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ عام طور پہ محلے کے لوگ بھی شوق اور اللہ رسول کی محبت میں جا کر اذان دیتے ہیں کہ آج میں اذان دوں گا آج میں اذان دوں گا میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں گھر کے قریب ہی ہے وہاں پر بھی الحمد ایسا ہی ہے بہت سے بادشاہ لوگ ہیں جو محضن صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ حافظ صاحب میں نے آج اذان دینی ہے تو مطلب ایک محبت ہوتی ہے ایک شوق ہوتا ہے ایک لگن ہوتی ہے اگر یہ سیٹلائٹ والا سسٹم اگر سیٹ اپ ہو جائے تو پھر تو یہ چیز بھی ختم ہو جائے اور یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ سیٹلائٹ کے ذریعے اس طرح کی اذان کا سیٹ اپ جو ہے وہ کیا جائے تو بہرحال بہتر یہی ہے کہ جو طریقہ رہا ہے کہ ہر مسجد ہر مسجد میں موازن ہو اور وہ وہاں پر اذان کہے جزاک اللہ خیرہ آمین جی مدینہ 05 تشریف لائیں آپ. جی ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لے آئیں السلام علیکم جی میں یاد کر رہا تھا سر کہ وہ ایسا ہے کہ بحرین کی پارلیمنٹ کے اندر یہ ایک بل پاسو پیش کیا گیا تھا کہ اس طرح اذان دی جائے تو بحرین کے پارلیمان نے اسے منظور نہیں کیا تھا اس کے بعد یو اے میں ابو دھابی کے اندر اس کو جو ہے نا عملی جملہ پہنایا گیا ہے تو انہوں جو ابھی اندر درازان ہوتی ہے باقی مساجد میں انہوں نے ڈشینٹینا اور ریسیور لگایا ہوا ہے جو کہ اینڈ نماز کے ٹائم موزن صرف اس کے اسپیکر کو آن کرتا ہے اور ایک مسجد میں اذان ہوتی ہے باقی مساجد میں اسی مؤزن کی اذان اس ڈش کے ذریعے جو اس سپیکر کے اندر پہنچائی جاتی ہے اور وہاں کے لوگ جو اس اذان کو سنتے ہیں تو یہ ہے پورا معاملہ تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ وضاحت کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے نا اس طرح کی جو آزان ہے جو کہ جس طرح کے ہم کہیں مسجد سے باہر ہوتے ہیں مگر ہمیں آزان کی آواز سنائی دیتی ہے مگر پھر بھی ہمارے علماء کرام جو فرماتے ہیں کہ نہیں کیونکہ یہاں جماعت ہو رہی ہے اس لیے یہاں آزان دی جائے جبکہ قریبی مساجد سے ہمیں آزان کی آواز آتی ہے تو یہ جو ہے نا کمپلیٹ جو بات ہے وہ میں نے اب تک پہنچا دے گی ہوگی اگر اس میں مزید کوئی وضاحت ہے تو فرما دے جزاک اللہ خیر جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ دیکھیں جو صورت آپ نے بیان کی ہے اب اذان تو لائیو دی جا رہی ہے ریکارڈڈ تو ہے نہیں جب لائیو اذان ہے تو اذان تو ہو گئی اس میں تو نہ ہونے کی تو کوئی وجہ سمجھ میں آتی نہیں ہے لیکن اس میں لوگوں میں دین کی کمی ضرور آ جائے گی دین کی کمی سے میری مراد یہ ہے کہ ہر مسجد میں جو معزن اذان دیتا ہے یا جیسے میں نے ابھی یہاں آپ کو پاکستان کی مثال دی کہ لوگ محبت اور شوق میں بھی اذان دیتے ہیں خالی معازن صاحب کی ڈیوٹی تو ہوتی ہے چلے انتظامیہ کی طرف سے لیکن لوگ محبت اور شوق سے بھی جا کر اذان دیتے ہیں کہ آج میں اذان دوں گا ہمارے حافظ صاحب سے ریکویسٹ کی جاتی ہے جی آج ہمیں اذان دینے دیں تو وہ وہ محبت اور شوق ختم ہو گیا تو اس لیے مطلب میں اس کام کو بہتر نہیں سمجھتا کہ کام ایسا ہونا چاہیے جس میں لوگ زیادہ اللہ رسول کا نام لیں نہ کہ ہم مطلب سیٹلائٹ کو اس طرح یوز کریں کہ جس میں ہر مسجد سے معذن صاحب کا ایک رول ہی ختم ہو جائے اور نہ وہ اذان کہہ سکیں آج ہی اذان دے رہے ہیں کل کوئی اقامت کہیں گے پرسوں پتہ نہیں کیا کریں گے وہ جب کریں گے پھر دیکھیں گے بہرحال ابھی تو مسئلہ یہی ہے کہ اذان چونکہ مطلب ظاہر ہے کہ دی جا رہی ہے اس طرح تو بہتر ہمارے ہاں یہی ہے کہ جو سسٹم چل رہا ہے کہ ہر مسجد میں اذان الگ دی جائے اور اس کی آوازیں لوگوں کی سماعتوں تک ٹکرائیں وہ زیادہ بہتر ہے اس میں محبت بھی زیادہ ہے اس میں چاہت بھی زیادہ ہے اللہ رسول کا نام بھی بے شمار لوگ لیں گے اور انشاءاللہ شاء اللہ وطالعہ اس میں برکت بھی زیادہ ہے تو سیٹلائٹ کا اس طرح کا استعمال کرنا یہ مناسب محسوس نہیں ہو رہا وجل اللہ علیہ وسلم جی بھائی آپ کے پاس غالباً یہ مدینہ 05 کا سوال ہے تو لائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و حضرت میرے پاس سوال ہے یہ مدینہ 05 بھائی کا انہوں نے لکھا ہے کہ السلام علیکم میرا ایک سوال ہے کیا عورت قربانی بھی فرض ہے جیسے زکوۃ فرض ہے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی حضرت جن خواتین پر اسلامی بہنوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے یا وہ صاحب نصاب قربانی کے اعتبار سے بھی ہیں تو ان پر ظاہرہ قربانی بھی ہوگی اور وہ قربانی بھی دیں گی اب وہ کماتی ہیں نہیں کماتی ہیں یہ ایک الگ بات ہے اب ان کے شوہر اگر ان کی طرف سے قربانی دے دیں ان کی اجازت سے تو پھر تو ٹھیک ہے ادروائز اگر وہ صاحب نصاب ہیں قربانی کے اعتبار سے بھی تو ظاہر ہے وہ خود بھی ان کو قربانی دینی ہوگی نہیں دیں گی تو وہ خود بھی گناہ گار ہوں گی قربانی وہ دیں گی اور ہمارے یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک مین ٹیکسٹ پر بھی مسئلہ لکھا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے تو محترم سیدی اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے اسے منع فرمایا فتح شامی میں بھی اسے منع کیا گیا ہے بعض علماء نے مکرو لکھا ہے بعض نے مکرو تحریمی بھی لکھا ہے اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ جس جگہ پر مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہو عرصے سے یہ روٹین ہو وہاں پر پڑھ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں لیکن بہرحال بہتر یہی ہوتا ہے کہ میت کے وجہ سے بعض اوقات ایسا بھی معاملہ ہو جاتا ہے کہ مطلب کوئی مسجد یا اس کی جگہ جو ہے وہ میت کے جسم سے نکلنے والے کسی مواد سے جو ہے وہ ناپاک نہ ہو جائے تو طریقہ کار بہرحال یہی ہے اور فقہ حنفی کا بھی یہی مطلب فقہ حنفی میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ جو ہے وہ ادا نہ کی جائے بلکہ فنا مسجد میں ادا کر لی جائے یا باہر کسی میدان میں جو ہے اس کو متعین کر لیا جائے میدانوں کی گراؤنڈ کی بھی انتظامیہ سے بات کر کے یہی زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے ہمارے ہاں بھی مطلب میرے گھر کے قریب جو مسجد ہے وہاں پر عرصہ دراز سے فنا مسجد جو کہ ایک پارک سا بنا ہوا ہے وہیں پر مطلب نماز جنازہ ادا ہوتی تھی اب وہاں پر ایک امام صاحب تشریف لے آئے ہیں تقریبا اب ان کو پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں اور ان کا تعلق چونکہ مناج القرآن کے ادارے سے ہے لہٰذا وہ انہوں نے زبردستی جو ہے وہ مسجد کے اندر جو ہے شروع کر دی لیکن ہم پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جب کبھی اس طرح کے موقع آ جائیں کوئی گھر میں میت ہو جائے تو پھر ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ گراؤنڈ میں ہی جنازے کی نماز بڑھا لی جائے اور بہتر ہوتا ہے کہ مسجد میں ہم نہیں کریں اب مسجدوں میں ہماری مسجد میں ہوتی ہے نماز برحال ہم تو پڑھ لیتے ہیں اب کیا کریں لیکن یہ ہے کہ کوشش البتہ یہی ہوتی ہے اب جیسے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں نے پھر نماز جنازہ جو ہے وہ گراؤنڈ میں ہی کروائی اور رات کے گیارہ بجے جنازہ ہوا اور گراؤنڈ میں بھی زیادہ انتظامیہ کی طرف سے ہم اجازت ہے سب جانتے ہیں اور سرچ لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں رات کی گیارہ بجے بھی تقریباً گراؤنڈ میں جو ہے وہ سات صفے الحمدللہ ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور والد صاحب کی اور ہم سب کی بکشش اور مقصد فرمائے آمین تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسا ہی طریقہ اختیار کیا جائے اور دل میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اگر خالی مکروح تنظیحی بھی ہو تو کیوں ہو مطلب اگر میرے والد ہیں آپ کے والد ہیں کسی کی والدہ ہیں کسی کا بیٹا ہے کوئی بھی رشتہ دار ہے کوئی عام مسلمان ہے اس کی جنازہ بھی اگر مکر تنظیحی بھی ہو تو کیوں ہو تو کوشش یہی کی جائے کہ ایسا ہی طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس میں علماء میں کسی بھی قسم کا جو ہے وہ اختلاف نہ ہو جزاک اللہ خیر امین جی منتظر نظر بھائی آپ نظر کرم فرمائیں بڑے دنوں بعد آپ کی آواز سنیں گے ہم آئیے مائک پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم الب خیر مفتی صاحب بہت شکریہ جی ہاں میں کچھ اوے تھا تقریباً آپ یہ کہنے ڈیڑھ مہینہ سے کچھ مسائل اس طرح تک تھے کاروبار جو تھا وہ چھوڑ دیا پھر دوسرے کاروبار میں یا دوسری جگہ کچھ ظاہر ہے کہ کچھ گھر کا حتیا پانی چلانے کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کے لیے وہ منتقلی تو تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ جو تھا وہ میں سخت مصروف تھا اور ویسے بھی جو پہلے جہاں پہ انٹرنیٹ لگا ہوا تھا اور دکان کیوں کو کچھ چھوڑ دی اور اب نئی دکان تو وہ انٹرنیٹ لگوانے میں تھوڑا تو اس طرح اس وجہ سے میں کافی غیر حاضر تھا جس کی وجہ سے میں معذرت ایک ذہن میں تھوڑا سا صرف اپنا مائنڈ کے کلیئرنس کے لیے ایک کوشچن ابھر رہا تھا کہ یہاں پہ ہمارے دو تین دوست ہیں جو کہ ایک ان دوستوں میں سے ایک دوست ہے جو کہ وہ پاکستان سے مال منگواتے ہیں تو ان کی کچھ سچویشن اس طرح کی تھی کہ وہ مال نہیں منگوا سک رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ مل جائیں دو تین دوست مل جائیں اور پیسے ڈال دیں تو میں ان کو اس حساب سے پروفٹ دے دوں گا تو صرف یہی بات معلوم کرنی تھی شرعی اعتبار سے کہ آیا اس میں کسی قسم کا کوئی سود کا تو نہیں ہے کیونکہ ہمارا کچھ جو ہے ہماری ڈیل ہے وہ اس طرح سے طے پائی گئی ہے کہ ایک مثال کے طور پر اگر دس ہزار ایک بندہ دیتا ہے دس ہزار دو دیتا ہے دس ہزار تیسرا بندہ دیتا ہے تو چار بندے چالیس ہزار مل جاتے ہیں جب وہ مال آئے گا ایک مہینے کے بعد ڈیڑھ مہینے کے بعد یا دو مہینے کے بعد یا تین مہینے کے بعد جب آئے گا مال تو ڈیل اس طرح پائی گئی ہے کہ اگر تو آپ کو آپ کا صرف پرافٹ چاہیے تو آپ کو اس مال کی جتنی قیمت ہوگی یعنی کہ ہم نے پینٹیں منگوائی ہیں یا جینس کی پینٹیں منگوائی ہیں تو جتنے پیس ہیں اس حساب کے آپ کو دو ڈالر اوپر دے دیے جائیں گے اگر دس ہزار پیس ہے تو آپ کو پھر دس ہزار ضرب دو ڈالر یا اگر آپ کے پاس پانچ پیس ہیں یا سو پیس ہے جتنا بھی پیس ہوگا اس حساب سے دو ڈالر آپ کو اوپر دے کے کے پیسے واپس کر دیے جائیں گے اور یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس حساب سے انتظار کریں جب تک کہ پورے کا پورا مال نہ بک جائے اور اس میں جو بھی پروفٹ ہوگا چاہے وہ آٹھ روپے آٹھ ڈالر میں بکے دس ڈالر میں بکے بیس میں بکے پچاس میں بکے جو بھی بکے اس کا آپ کو آدھا ملے گا تو صرف ذہن میں تھوڑا سا خیال سا گزرا تھا لیکن میں نے اسی چیز کے لیے مائک ہاتھ کھڑا کیا کہ آپ سے شرعی اعتبار سے پوچھ کہ کیونکہ اس میں کسی قسم کی کوئی قباہت تو نہیں ہے کیا یہ ہماری ڈیل جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں کسی قسم کی شرعی جو ہے وہ قباہت تو نہیں ہے جزاک اللہ خیر اور دعا میں ضرور یاد رکھیے بہت اس وقت حالات جو ہیں وہ سخت جا رہے ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے اور آپ کو رب کریم جو ہے وہ رض کے حلال وافر عطا فرمائے اور دین کی خدمت کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین ہر نماز کے بعد اگر دس مرتبہ سورائے قدر آپ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالی اس کی بھی بہت برکتیں ہیں اور روزی میں بھی برکت ہوگی نمبر دو روزانہ سو مرتبہ سورہ کوثر اننا کوئنا کل پڑھنے سے بھی ان اللہ تعالی بڑی برکتیں ہوں گی اور ایک اور عمل بھی عرض کر دوں کوشش فرما کر پانچ وقت کی نماز تو ظاہر ہے ماشاءاللہ پڑھتے ہی ہوں گے آپ اور چاشت کی نماز بھی ادا فرمایا کریں بھلے دو رکت ادا کر لیں دعا مانگیں چاشت کی نماز کے بعد اس سے بھی بہت برکت ہوتی ہے اور ایک اور بات ارض کر دوں کہ جب بھی گھر میں آئیں سیدھا قدم گھر میں رکھ کر گھر والوں کو سلام کریں اور آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کریں السلام و علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں جب جب بھی گھر پہ آئیں بڑی برکتیں ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ پڑھتے بھی ہیں نماز چاہ صاحب نے اس کا بتایا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور استقامت عطا فرمائے استقامت کرامت سے بہتر ہے اچھا جی اب رہا مسئلہ تو اس میں حضرت یہی ہے ترکیب کہ چار آدمی اگر مل کر کاروبار ایک نیا شروع کر رہے ہیں تو اس میں نفع اور نقصان دونوں کے مطلب جو ہے نا معاملات پر آپس میں ترکیب ہونی چاہیے کہ جو مال ہم مگوا رہے ہیں سیم پیسہ سب کا ہے تو جو نفع ہوگا تو آپس میں ریشو بانٹ لی جائے اور خدا نہ کا نقصان ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ سب کا ہی ہوگا اب یا تو آپ باقیوں سے قرض لے لیتے ٹھیک ہے جی سب تینوں دوست مجھے دس دس ہزار روپے قرض دے دیں میں آپ کو دس دس ہزار روپے لوٹا دوں گا ایک مدت آپ ان کو بتا دیتے جی میں چھ مہینے بعد لوٹا دوں گا تو قرض کا تو مسئلہ ہی ظاہر ہے کہ بالکل ایک الگ مسئلہ ہو گیا لیکن اگر مل کر ایک نیا کام آپ شروع کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں مطلب جو ہے نفع اور نقصان دونوں کی مطلب شراکت پر معاملہ ہونا چاہیے اور مطلب ظاہر ہے کہ جب سیم پیسے ہیں تو سیم سب کے لیے نفے کی بھی ریشو ہو اور نقصان کی بھی تاکہ کسی ایک کا نہ ہو یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاروں آدمی الگ الگ مال منگوائیں اور منگوا کر ان میں سے جو جہاں بیچنا چاہے ایک دوسرے کو پھر الگ سے بیچ دیں یہ بھی ایک صورت ہے یہ آسان صورتیں ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں جزاک اللہ خیر امید ہے انشاءاللہ شاء سمجھ گئے ہوں گے جی اگر آپ مائک پر آنا چاہتے ہیں تو میں مائک آپ کے لیے چھوڑتا ہوں پشیف لائیں اللہ اللہ خیر جزاک صاحب بہت شکریہ جی ہاں اسی طرح ہی ہوا ہے کہ جو نفع یا نقصان پہ جیسے میں نے پہلے بھی ڈیٹیل میں الحمدللہ ذہن سے صرف میں نے بتایا کہ وہ ایک ہلکا سا شبہ یا ذہن میں جو شک تھا وہ الحمد وہ بھی نکل گیا میرے پاس ٹیکس میں ایک پی ایم میں سوال آیا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ اگر گورنمنٹ کیا دیا ہو تو کیا اس پیسے سے زکاط دینے چاہیے کہ نہیں گور اچھا جی سوال ایسے ہیں ان کا کہ اگر گورنمنٹ سے جو پیسے ملتے ہیں جیسے کہ ہمارے امریکہ میں اور انگلینڈ میں اور دوسری مجھے معلوم ہے کہ دوسری کنٹریز میں یہ ہمیں جو ہے وہ ملتے ہیں ڈسبلٹی بھی ملتے ہیں یا اس کے علاوہ روزگاری بھی ملتے ہیں یا اس طرح الحمدللہ میں تو ان سے بالکل ہٹ کے ہوں بہت لیکن دور ہوں لیکن الحمدللہ یہ جو گورنمنٹ کے انہوں نے کوشچن ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو پیسے ملتے ہیں کہ اس میں سے زکات دیا جائے اور لکھا ہے میرا مان نہیں بولی اچھا دیا تو وہ انہوں نے مطلب یہ پوچھا کہ کیا گورنمنٹ سے جو پیسے ہیں وہ اس میں سے زکا دی جا سکتی ہے اس کا جواب آ پلیز آ پی ایم پہ مجھے سوال آیا اس کا جواب عطا اور میں اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حضرت مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اگر ایک آدمی صاحب نصاب ہے یوں سمجھ لیجئے کہ گزشتہ سال یکم رمضان کو اس کے پاس اتنی رقم آئی تھی کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا تھا اب اس سال یکم رمضان سے پہلے پہلے اس نے ظاہر ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اب زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ پورا سال آدمی صاحب نصاب ہی رہے نصاب سے کم اس کے پاس پیسہ نہ ہو ورنہ جب پیسہ پورا ہوگا تب ظاہر ہے کہ اس کے پاس پھر دوبارہ سے وہ سال کا زین ترقیم مطلب ہو جائے گی اب اس صورت میں اگر اس کو کہیں اور سے بھی پیسے مل جاتے ہیں بلے گورنمنٹ سے ملیں کہیں اور سے ملیں تو صاحب نصاب اگر وہ پہلے سے ہی ہے تو پھر اس سال یکم رمضان تک جتنا بھی مال اس کے پاس آئے گا اس تمام پر ہی وہ زکوات ادا کرے گا اور اگر وہ مطلب صاحب نصاب نہیں ہے جیسا کہ کوئی بے روزگار ہے یا کوئی ایسی اس کی کنڈیشن تھی کہ جس کی بنا پر اس پر جو ہے وہ زکوات تھی ہی نہیں ایسی صورت میں تو یہ فنڈ اس کے لیے روز مرہ کی زندگی کے لیے ہے اور اس پر تو ظاہر ہے کہ زکوۃ پھر نہیں بنیں گی تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ بندہ یہ پوچھ لے کہ جی میرے پاس اتنے پیسے ہیں اور اتنے عرصے سے ہیں مجھ پر اتنا قرض ہے یا قرض نہیں ہے تو اب زکات ہے یا نہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ ساڑھے باون تولے چاندی کی رقم کے برابر ساڑھے باون تولے چاندی کی رقم کے برابر اگر کسی کے پاس پیسہ ہے یا مطلب سونا چاندی ملا کر وہ اتنی رقم بن جاتی ہے ایک تولہ سونا ہے بھلے ایک انگوٹھی ہے چاندی کی تو دونوں کو ملا کر ظاہر رقم ساڑھے باون تولے چاندی کی رقم سے زیادہ ہی ہو جاتی ہے کیونکہ آج کل سونا بہت مہنگا ہے تو لہٰذا اگر چاندی بھی ہے یا پیسہ ہے صاف یعنی تینوں نصاب میں سے کوئی دو نصاب موجود ہیں تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اس پر زکوت ہوگی ادروائز اگر ایک ہی نصاب ہے نہ سونا ہے نہ چاندی صرف پیسہ ہے تو پھر پیسہ اتنا ہونا چاہیے کہ جو ساڑھے باون تولے چاندی کے رقم کے برابر ہو یا زیادہ ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے یا اگر پیسہ نہیں ہے چاندی نہیں ہے صرف سونا ہے تو پھر سونا ساڑھے سات تولے کم سے کم ہونا چاہیے اور صرف چاندی ہے سونا اور پیسہ نہیں تو پھر کم سے کم چاندی ساڑھے باون تولے ہونی چاہیے یا پھر اس کی رقم ہونی چاہیے امید ان شاء اللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے تو صورت مسولہ میں بے روزگاروں کو اگر یہ ملتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے ان پر زکوٰۃ ہوتی نہیں ہوگی لہذا وہ اس پیسے کو اپنے استعمال میں لائیں اور کافروں کے پیسے اگر ان کے تعاون سے بلکہ ان کی طرف سے خود ہی مل رہے ہیں تو مالے مفت دل قابل رحم کیا کہتے ہیں وہ لے لیں اس میں کیا حرج ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ صاحبِ نصاب پہلے سے ہی ہے اور, اور پیسہ بھی اسے مل رہا ہے تو پھر وہ زکات دے گا جزاک اللہ خیرہ امین اللہ عالم جل جلال ہُو جی گرینڈ بھائی آپ تشریف لائیں اچھا منتظر نظر بھائی آنا چاہ رہے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ شاء صاحب ان کو اجازت دے دیں گے آئیے حضرت آپ جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ گرین بھائی گرین بھائی. بہت شکریہ بہت نواز شرف ایک چھوٹا سا مفتی صاحب اگر آپ پلیز دوبارہ رپیٹ کر دیں جو آپ نے مجھے بتایا ہر نماز کے بعد میں نے لکھا ہے سورت کا در دس مرتبہ آپ نے فرمایا انشاءاللہ اللہ تبرک و تعالیٰ اللہ تبرک و تعالی مجھے توفیق عطا فرمائے اور آپ نے ہر روز سور کو سر سو مرتبہ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پلیز دوبارہ اگر رپیٹ کر دیں بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ. علیکم السلام علیکم و اللہ جی والیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ تمام بھائی نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ فرما لیں روزی میں برکت کے لیے چند باتیں عرض کر رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیا کریں یہ پوری صورت پڑھا کریں انا انزلہ حفیع قدر یہ والی صورت دس مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں تو روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ دوسرا وظیفہ یہ ہے روزانہ سو مرتبہ جی ہر نماز کے بعد پانچ نمازیں ہیں نا تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں بھلے نوافل کے بعد پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب نماز مکمل پڑھ کے دس مرتبہ پڑھ لیں پھر سو مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں کسی بھی ٹائم دن میں روزانہ سو مرتبہ سورہ کاثر انا انا یہ والی صورت نمبر تین یہ ہے کہ چاشت کی نماز ادا کی جائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ ہم جب بھی اپنے گھر میں آئیں گھر والوں کو سلام کریں اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی عرض کریں السلام و علیہ کا نبی یو اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں ان شاء اللہ بڑی برکت ہوگی رب نے چاہا تو انشاءاللہ جی گرین جی ڈنڈ بھائی آپ کرم فرمائے آئیے جی السلام علیکم مفتی صاحب و دیگر اسلامی برادن کیا میری آواز روم میں آ رہی ہے جی حضرت میرا ایک سوال تھا کہ اسلامی طریقہ جو ہے ہاتھ ملانے کا وہ کون سا جو ہے درست ہے مجھے بتایا گیا تھا کسی زمانے میں کہ دونوں ہاتھ جو ہے وہ ملانے چاہیے یعنی دایا جو ہے دائیں کے ساتھ اور بایاں بائیں کے ساتھ اور تین بار اس کو جو ہے نا مطلب پوری گرفت کے ساتھ انگوٹھے ایک دوسرے کے جو ہے ان کے بیچ میں ہوں اور اچھی گریپ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بغل گیر ہونے کا جو صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے یہ اکثر عرب دنیا میں اور یہ دیگر اسلامی ممالک میں ترکی ایران اور بہت سارے وہ ایک دوسرے کا جو ہے بغل گیر نہیں ہوتے بلکہ گال چومتے ہیں کیا یہ اس کے متعلق ذرا مجھے تفصیل سے بتا دیں جی وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیں جی دی ہاتھ ملانے کا طریقہ تو دعوت اسلامی والوں سے زیادہ اچھا کس کو آتا ہوگا تو ماشاءاللہ ہاتھ پکڑ کے یوں یوں ترکیبیں ماشاءاللہ ہوتی ہیں بڑا مزہ آتا ہے ہم جب نئے نئے ماحول میں آئے تھے تو اسلامی بھائی جب ہاتھ ملاتے تھے تو مطلب بڑا مزہ آتا تھا اور ہاتھ میں جو ہے وہ خوشبو بھی لگ جاتی تھی بلکہ وہ کئی دفعہ تو اس تمام میں بھی ہم اس لیے جاتے تھے شروع شروع میں کہ جی اسلامی بھائی ہاتھ ملائیں گے تو بڑا مزہ آتا تھا تو بہرحال اب دونوں ہاتھ ملانے کا جو ہے نا وہ سلسلہ وہ تو یہ ہے کہ دونوں ہاتھ خالی ہونے چاہیے بیچ میں کوئی چیز نہ ہو امیر عالیہ سنت آمد پر خاتم اکثر یہ باتیں ارشاد فرماتے ہیں خاص طور پر جب ملاقات کا سلسلہ یہ سنتیں اور آداب بتائے جاتے ہیں دونوں ہاتھ خالی ہوں اور جب ہاتھوں سے ہاتھ ملائیں تو ہتھیلیاں ہتھیلیوں سے ملیں اور انڈر بات ہے جب ہتھیلیاں ہتھیلیوں سے ملیں گی تو انگوٹھے بھی ایک دوسرے سے گریپ کرتے ہیں اور ہاتھوں میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے تو یہ ہے ہاتھ ملانے کا طریقہ اور تین دفعہ ملانے کا طریقہ تو میں نے کہیں نہیں پڑھا ایک دفعہ اس طرح ملا لیا جائے تو ظاہر مسافہ ہو جاتا ہے مسافہ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے اور سنت سمجھ کر ہم مصافحہ کریں عام مسلمانوں سے تو انشاءاللہ اس کا اجر ہے رہی بات بغل گیر ہونے کی تو معانقہ کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے معانقہ کرنا یہ بھی سنت ہے اور رہی بات گال چومنے کی تو گال چومنے کا تو میں نے کہیں نہیں پڑھا اور بہرحال میرا کوئی مطالعہ اتنا بڑا مطلب ہے بھی نہیں ہے اتنا کوئی وسیع مطالعہ بھی نہیں ہے میرا البتہ پرانی فیضان سنت میں امیر عال سنت برکات و عالیہ نے مجھے یاد پڑھتا ہے کہ یہ نقل فرمایا ہے کہ پیشانی چومنا بھی سنت ہے پیشانی چومنا بھی سنت ہے لیکن فی زمانہ ظاہر ہے کہ اس سنت پر ہم عمل نہیں کریں گے اور اس کی مین وجہ ہوتی ہے مطلب فتنے سے مطلب مبتلا فتنے میں مبتلا ہونے کی اب ظاہر ہے کہ خدا نہ خاص کوئی بظاہر خوبصورت سا لڑکا ہے تو استقفر اللہ کچھ لوگ اگر اسی سے ہی معانقہ کرتے رہیں اور اس کا ماتھا چنتے رہیں تو فتنہ ہے یا نہیں ہے لازمی بات ہے کہ ہے تو لہذا مطلب اس طرح مطلب ترکیب نہ کی جائے کیونکہ اس میں فتنے کا جو ہے نا وہ بڑا ڈر ہے لہذا بغل گیر ہونے میں کبھی کبھار کوئی حرج نہیں ہے اور مصافہ تو بہرال مسافہ ہے اب رہی بات گال چمنے کی تو اس کا برال مجھے نہیں ہے کہ یہ گال چمنے کا کیا سلسلہ ہے واللہ تعالی عالم یہ آپ ترکیوں سے پوچھیں یا عربوں سے پوچھیں کہ ایک دوسرے کے گال کیوں چومتے ہیں جیسی ان کی حرکتیں او کی اور ویسے ہی مطلب ان کے کرتوت ہیں سامنے بھی لوگوں کو اسی طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں تو بہرال گال چمنے کا تو بہرال واللہ تعالی تعالیٰ عالم میرے نزدیک تو جو میرا علم ہے اس کے حساب سے تو یہ کوئی ایسی سنت نہیں ہے کہ جس کو بہرال بیان کیا جائے اور نہ ہی آج تک ہم نے حضرت صاحب سے سنی نہ کسی اور عالم سے سنی اور پیشانی چومنے کے بارے میں ہے لیکن مطلب اس کی میں نے وضاحت کر دی کہ اس سے بھی بچنا فی زمانہ بہتر ہے تو ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم گھر میں جیسے عید ملتے ہیں والد صاحب سے عید ملے تو ان کی پیشانی چوم لی اپنے سگے بھائی کی پیشانی چومب لی اس طرح کبھی کبھار اس سنت کو ادا کر لیا جائے جزاک اللہ خیرہ واللہ تعالی عالم جلہ جلال ہو تو مزید حضرت کسی بائی نے اگر مائیک پر تشریف لانا ہے تو آئیں میرے علم میں اگر ہوگا مسئلہ تو عرض کر دوں گا اللہم صلح علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجہود والکرم والیہ و بارک وسلم جی حضرت تشریف لائیں خیر. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیونکہ کسی بھائی کا ہاتھ کھڑا نہیں تھا تو میں نے کہا چلیں اسی بہانے ابھی سوال تو کوئی نہیں لیکن علیسن بھائی کا خیر ہاتھ کھڑا ہو گیا حضرت زین میں ایک بات دوبارہ آ رہی تھی آپ نے چاشت کی نماز کے بعد آآ آآ دعا تو الحمد الحمدللہ الحمد للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے الحمد توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ادا ہوتی ہے چاش بھی اور اشراق بھی اور اوابین بھی الحمدللہ لیکن کسی نے مجھے بتایا تھا کہ تہجد سے بھی پہلے کیونکہ الحمدللہ للہ اللہ, اللہ تبار توفیق دیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ تحجد سے بھی پہلے اگر آپ انہوں نے وظیفہ بتایا تھا کہ اسپیشلی اگر آپ اٹھ کے اس کو کہتے ہیں سلاۃ الحاجات تو آ, مطلب پھر میں نے ایک کسی سے پوچھا تھا کہ آخری تحجد کا ٹائم کیا ہے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آخری تحجد کا ٹائم کہ آپ کی نماز فجر کی اذان سے کم از کم دس منٹ پہلے آپ اگر تحجد ادا کر لیں تو آپ کا تہجد یہ تقریباً انہوں نے کہا کہ یہ آخری آخری وقت ہے صرف ان باتوں کی میں تصدیق چاہتا ہوں کہ کیا یہ ٹھیک ہے اور دوسرا کہ وہ جو تحجد سے پہلے جو سلاۃ الحاجات کے لئے بتایا تھا تو وہ کہ ہم لوگ ملا سکتے ہیں کہ پہلے سلات الحاجات پڑھ لی اور اس کے بعد پھر تہجد پڑھ لی اور اس کے بعد اپنا تلاوت وغیرہ یا ذکر وغیرہ یا جو اپنا وظیفہ وغیرہ جو ایک بندہ روٹین میں کرتا ہے وہ کر لیا پھر اس وقت تک انتظار کر لیا پھر فجر پڑھ لی کیا یہ ٹھیک ہے ایک تو یہ اور دوسرا یہ کہ مجھے کیو ٹی وی سے میں سن رہا تھا کہ آسان طریقہ وہ بتا رہے تھے کہ آپ پہلے اشراق پڑھ لیں اور اس کے بعد کوئی بھی تسبیح وغیرہ یا کچھ بھی تو کہتے ہیں اگر آپ دس منٹ کے بعد اگر آپ چارج پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے تو دونوں باتوں کی ذرا پلیز کیونکہ وہ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے یہاں پہ تو آپ کو پتا امریکہ میں ہم لوگ سوئی کے ساتھ چلتے ہیں ٹک ٹک ٹک اتنے بجے یہ کرنا ہے اتنے بجے یہ کرنا تو وہ تو تو الحمدللہ پھر بھی اللہ کا شکر سے ٹائم نکل آتا ہے تو لیکن یہ ہے کہ جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ مجھے مسئلہ جب معلوم پڑا تھا کہ آٹھ سے دس منٹ کے وقسے تھے آپ اشراق اور چارج پڑھ سکتے ہیں تو پلیز اس کی ذرا بتا دیجئے مطلب کہ کیا آیا یہ ٹھیک ہے اور آیا سلاۃ الحجات اور سلاۃ التحجد کو اکٹھا کر رہا اکٹھا اس طرح نہیں کہ مطلب لیکن یہ ہے کہ اللہ الاد علیہ لیکن مطلب ایک ہی مسلب آپ بیٹھے ہیں تو آپ پڑھ بھی لیا پھر آپ نے تھوڑی دیر ذکر کر لیا کچھ اپنا وظیفہ پڑھ لیا پھر پڑھ لیا تو در اس طرح تو پلیز کی تھوڑی سی اگر آپ ڈیٹیل بتا دیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حضرت جہاں تک تہجد کے وقت کا تعلق ہے تو سمپل سی بات ہے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر وزٹ کریں وہاں دیکھ لیا کریں کہ صبح و کا وقت کیا ہے نماز اپنا فجر کی اذان کا جو معاملہ ہے نا وہ مطلب اس پر نہ جائیں گے وہ دس منٹ پہلے تک پڑھ سکتے ہیں یا پندرہ منٹ پہلے تک پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اذان بعض اوقات وقت کے داخل ہونے کے بھی کافی دیر بعد بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات جلدی ہو جاتی ہے تو ظاہر جائز ہے جب وقت داخل ہو گیا تو بلے کچھ دیر بعد اذان کہی جائے یا بلے آدھے گھنٹے بعد کہہ دی جائے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا لہذا مطلب اذان پر نہ جائیں وقت پر جائیں آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر دیکھیں کہ نماز کے اوقات کیا ہیں صبح و سادی کب ہے اس سے پہلے پہلے آپ تحجد پڑھ لیا کریں یہ سمپل سی بات ہمیشہ یاد رکھیں ہر نماز کا ٹائم سورج کب طلوع ہو رہا ہے کب غروب ہو رہا ہے زوال کا وقت کیا ہے ہر چیز الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو ہے وہ موجود ہے یہ تو ہو گیا تحجد کی نماز کا وقت امید ہے یہ کلیریفیکیشن ہو گئی ہوگی اب آ جائیں سلات الحاجات پر تو دیکھیں اگر آپ سلاۃ الحاجات پڑھتے ہیں تحجد سے پہلے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے پڑھ سکتے ہیں تحجد سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں تحجد کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اب آ جائیں تیسری بات مطلب اشراق کے بعد چاشت دس منٹ بعد پڑھنا تو دیکھیں جو اشراق کا وقت ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد جی وعلیکم السلام سورج کے طلوع ہونے کے تقریباً بیس منٹ کے بعد اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اگر اشراق کے مثال کے طور پر اگر کوئی دو رکعت نفر بڑھتا ہے تو اس کے بعد وہ فوراً بھی اگر چاہے تو چاشت کی نماز پڑھ سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اور اگر وہ 10 15 منٹ بیٹھ کر تصبیح اور اذکار کرنا چاہے اور پھر مطلب چاش کے دو کا نفل پڑھنا چاہے تو اس وقت پڑھ سکتا ہے اور اگر اشراق کے فوراً بعد پڑھنا چاہے تو فوراً بعد بھی پڑھ سکتا ہے مطلب یہ کہ زوال کے وقت سے پہلے پہلے وہ پڑھ لے میکسیمم ٹائم جو ہے اس کا وہ زوال کا وقت ہے زوال سے پہلے پہلے پڑھ لیا کرے میں امید کروں گا انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات ہو گئے ہوں گے جزاک اللہ جزاکم اللہ خیر تمام بھائیوں کا اور عبدالحبیب بھائی نے والدہ کی طبیعت پوچھی حضرت جب سے ہاسپٹل سے آئی ہیں تین چار دن ہو گئے ہیں تو بس زنودگی کی سی کیفیت آ ہے اور مطلب سوتی رہتی ہیں بیچاری کمزوری بہت ہے دل میں ابھی بھی تکلیف ہے اور دعا آپ تمام بھائی فرمائیں کہ اب ماں ہی ماں ہے صرف اللہ تعالی ان کا سایہ تا دیر سلامت فرمائے ہم پر اور آخریت کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ جسمانی و روحانی تندرستی کے ساتھ آمین اور جتنے بھی والدین جن جن کے حیات ہیں تمام کے حق میں اللہ یہ دعائیں قبول فرمائے آمین جی علی سن بھائی آپ تشریف لائیں السلام علیکم میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نماز غوثیہ نماز ہوشیا جنسی پڑھی جاتی ہے اس کی کیا اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ اور دوسرا یہ کہ یہ جو حدیث سے مطلب کیا یہ پڑھنا جائے کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں تو مطلب اس کی بھی تھوڑی تفصیل اگر مل جائے تو جزاک اللہ حضرت دیکھیں نماز غوثیہ مراد یہ نہیں ہوتی معاذ اللہ کہ سرکار حوصل پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے اللہ بلکہ یہ ایک نماز کا جو ہے نا وہ نام ہے کہ جس طرح سلاط تصبی ہے ابھی یہ شراک اور چاشت کی بات ہو رہی تھی اسی طرح یہ ایک نماز کا نام ہے اور مراد اس سے مطلب یہ ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے والا دو رقد نفل نماز پڑھنے کے بعد سرکار حوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہو سے وہ استمداد کرتا ہے یعنی ان سے وہ ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اپنی مشکلات کہ وہ رب کی بارگاہ میں جو ہے ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ و تعالی ان کے وسیلے سے جو ہے وہ ہماری جو وہ پریشانیاں وہ مطلب دور فرما دیں تو مغرب کی نماز کے تین فرض اور سنتیں پڑھ کر دو رکعت نفل ادا کرنی ہوتی ہے اور بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں گیارہ گیارہ بار سورہ اخلاق پڑھیں سلام پھرنے کے بعد اللہ کی حمد و ثناء کریں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیارہ بار درود و سلام کا تحفہ پیش کریں اور پھر گیارہ بار یہ کہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری فریاد کو پہنچیے میری مدد کیجئے میری حاجت پوری ہونے میں اے تمام حاجتوں کے پورا کرنے والے پھر عراق شریف کی جانب گیارہ قدم چلے یعنی جس طرف ہم پہلا سلام پھیرتے ہیں نا وہ بغداد مولا ہے سمجھ لیں اس طرف گیارہ قدم چلے ہر قدم پر یہ کہیں کہ جنو انس کے فریاد رس اور اے ماں اور باپ دونوں طرف سے بزرگ میری فریاد کو پہنچیے میری مدد کیجئے میری حاجت پوری ہونے میں اے حاجتوں کے پورا کرنے والے یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تبارک وط سے دعا کریں یہ بہار شریعت میں لکھا ہے بہوالہ والہ بحجت الاسرات پرانی فیضان سنت میں بھی امیر علیہ سنت دامت برکات و عالیہ نے یہ لکھا ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر بھی وہاں لکھا ہوا ہے حسن نیت ہو خطا تو کبھی خطا تو کبھی کرتا ہی نہیں آزمایا ہے یگانہ ہے دو تیرا یہ دو سے مراد یہی نماز غوثیہ ہے اب اس میں دیکھے نماز اللہ کے لیے پڑی جا رہی ہے نبی پاک علیہ السلام اور پیرانے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جا رہا ہے یہ تو بزرگانے دین کا طریقہ بھی رہا ہے شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام حسن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزاد امام زین العابدین اور قصیدہ نومانیا میں امام اعظم رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح مطلب اور بھی بے شمار بزرگوں نے اپنے کلام میں نبی کریم علیہ السلام سے حرف لدا یا ساتھ جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں آقا کی بارگاہ میں عرض کیے ہیں استغاثہ پیش کیا ہے اور بزرگا نے دین کو بھی پکارا ہے بلکہ در مختار کے حوالے سے تو میں متعدد مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کتاب اللقہ میں لقطے کا جو بیان ہے اس میں مطلب یہ لکھا ہوا ہے اگر کسی کی کوئی چیز گم جائے تو وہ سورہ پاتحہ پڑھ کر اور کسی اونچی جگہ کھڑا ہو کر شمال کی طرف رخ کر کے مطلب اس کا ثواب پیش کرے تمام اولیا کی بارگاہ میں اور یہ کہے یا سیدی اے آقا احمد بن الوان رحمت اللہ علیہ آپ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے وہ مجھے مل جائے ورنہ میں آپ کو دفتر اولیاء سے خارج کر دوں گا ان کو اصال ثواب بھی کیا جائے سورہ پاتحہ وغیرہ پڑھ کر تو وہ مطلب اس کتابوں میں لکھا ہے فکان فی کی یہ معتبر ترین کتابیں ہیں اور اہل سنت کے علاوہ دیوبندی وہابی بھی ظاہر ہے کہ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو دیکھیں ایک اللہ کے ولی سے جو کہ پردہ فرمائے ہوئے نہ جانے کتنی انہیں صدیاں گزر گئی ہیں ان سے اس کیا جا رہا ہے مدد طلب کی جا رہی ہے اور حقیقی فال مطلب تو اللہ کی ذات ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان بزرگوں کی وجہ سے اللہ تعالی کی رحمت جوش میں آتی ہے اور ہمارے بگڑے کام خنور جاتے ہیں تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی پریشانی ہو پھر بھی اگر نماز غوثیہ میں کسی کو کوئی شک ہو جائے کہ بھائی اس میں یہ چیز صحیح نہیں ہے تو وہ پھر ہمیں بتائے انشاءاللہ ہم اس کو بتائیں گے کہ بھائی یہ نماز اس میں کیا حرج ہے کوئی اعتراض اگر آپ سے کرتا ہے تو وہ اعتراض ہمیں آپ بتائیے گا میں انشاءاللہ اس اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کروں گا امید ہے ان مطمئن ہو گئے ہوں گے جی غریب انجینئر بھائی آپ کرم فرمائیں آپ کے بعد ان شاء اللہ ہم دعا کریں گے سلاتو السلام علیکم رسول اللہ حبیب اللہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ و برکاتہ مدینہ اگر آواز آ رہی ہے تو ٹیکس میں لکھ کر بتا دیجیے گا جی جزاک اللہ خیر کیسے ہیں مفتی صاحب آپ مفتی صاحب پہلے تو میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے وہ گاہے بگاہے میرے سوالات کے جواب آپ سیزان یا تار ڈار نیٹ پہ بیچ رہتے ہیں تو دو سوال میں نے اور پوچھنے ایک یہ کہ حدیث شریف نے یہ قیامت کے دن جو لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے تو کیا ان کی تعداد کسی حدیث شریف میں تحریر شدہ یہ پہلا سوال تھا اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اے غالباً اے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو بہت عرصہ پہلے میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ جیسے وضو کرتے ہوئے کسی عرض کو جو ہے وہ تین مرتبہ سے زیادہ دھونا میں غالباً کچھ مناسب نہیں لکھا ہوا تھا تو اب اس صورت اگر یہ واقعی ایسے ہے تو پھر جب فار مثال کے طور پہ وضو کرتے ہوئے منہ پر صابن لگاتے ہیں تو پھر کس طرح مطلب جو ہے وہ یا کسی اور وضو کو جو ہے وہ تین مرتبہ سے زیادہ دھو سکتے ہیں یا نہیں اس بارے میں ارشاد فربا دیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا جات اللہ عرحم کثیرہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی ہاں حضرت الحمد یہ ڈیوٹی تو لگی ہوئی ہے فیضان اطار ڈاٹ نیٹ کی اور اللہ کے فضل و کرم سے چھ ہزار ایک سو سے زیادہ سوالات ہو گئے ہیں رب کریم قبول فرمائے آمین اور انشاءاللہ اللہ جو بھی سوالات آتے ہیں کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کے جوابات دیے جائیں اور الحمدللہ دیتا بھی ہوں جوابات رب کریم کرم فرمائے قبول فرمائے اور غلطیوں سے بچائے اور غلطی ہو جائے تو رجوع کی توفیق عطا فرمائے اور غرور تکبر سے بچائے اور علم نافع عطا فرمائے آمین اللہ آمین ثم آمین جہاں تک آپ کے سوالات کا تعلق ہے تو پہلی بات آپ نے پوچھی کہ جو لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے تو ان کی تعداد اگر کسی حدیث میں آئی ہے تو وہ آپ نے پوچھی ہے تو یہ بہار شریعت میں پہلی جلد میں جو کتاب العقائد ہے اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ لکھا گیا ہے ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ کتنے ہیں لوگ غالباً تھوڑا سا میں کنفیوز ہو رہا ہوں انچاس کروڑ ہیں نہیں نہیں معذرت چاہتا ہوں ستر ہزار لوگ غالباً ستر ہزار لوگوں کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے اور پھر یہ بھی غالباً علماء فرماتے ہیں کہ رسمت الہی کے صدقے انشاءاللہ اللہ تبارک کا تعالی ہر ستر ہزار میں سے ہر ایک کے ساتھ ساتھ ستر ہزار مزید ہوں گے تو اب آپ ستر ہزار کو ستر ہزار سے ملٹی پلائی کریں تو غالباً یہ فورٹی نائن اب کروڑ خرب یا کر بھی جو بھی ہوگا یہ خود ہی انشاءاللہ شاء حساب لگا لیجئے گا وہ مطلب فیگر جو ہے وہ بن جاتی ہوگی تو جی خادم رسول بھائی آپ کا تو نہیں خادم رسول ہے نا باقی جتنے بھی ہیں الحمدللہ ہم سب بھی خادم رسول ہیں اللہ کرے کہ واقعی ہماری یہ قبول ہو جائے معاملہ اور اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ بخش دے بغیر حساب کتاب کے حساب کتاب کے تو قابل کہاں ہیں ہم لوگ اللہ ثانی فرمائے بہرحال حال تو یہ تو تعداد کا معاملہ ہو گیا رہی بات وضو میں تین سے زیادہ مرتبہ عزو کے دھونے کی تو دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ اگر ہم اپنے عزو پر پانی ڈالیں اور وہ عزو دھل جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے اور یہ جو تین مرتبہ دھونے کا معاملہ ہے تو اس میں جو ہے وہ سمجھیے کہ تکمیل ہو جاتی ہے تہارت کی اور سنت بھی ہے اور تکمیل ہو جاتی ہے تہارت کی اور پھر رہی بات تین مرتبہ سے زیادہ دھونے کی تو جب تین مرتبہ میں تکمیل تہارت ہو گئی تو پھر تین سے زیادہ سفر پانی جو ہے وہ نہ ڈالا جائے کہ یہ اسراف ہے اچھا اب اگر بال فرض تین مرتبہ بھی پانی نہیں ڈالتے اور وہ تین مرتبہ پانی ڈالتے ہیں لیکن عضو نہیں دلتا تو جتنی مرتبہ ڈالنے سے ہمارا چہرہ یا کونی سمیت ہاتھ دھلیں گے اتنی ہی دفعہ پانی ڈالنا فرض ہے کیونکہ وہ پورا عضو تو دھلا ہی نہیں تو بعض لوگ تو ایسا بھی کرتے ہیں اچھا اسی طرح اس کو یوں بھی آپ سمجھ لیں کہ اگر ایک ہی دفعہ پانی اتنا زیادہ ڈال دیا جائے کہ جیسے نل کھول کے لوگ اپنے کونی سمیت آتوں کو اچھی طرح دھو لیتے ہیں اور اتنا پانی بہا لیتے ہیں کہ اچھی طرح وہ عزو دھل جائے تو وہ ایک ہی مرتبہ میں تینوں مرتبہ کی ترکیب بھی بیچ میں آ گئی ٹھیک ہے نا اچھی طرح اگر پانی ڈال لیا ضرورت سے زیادہ کچھ ڈال لیا تو ایک ہی مرتبہ دھونے میں وہ تینوں مرتبہ ہی شامل ہو گیا یہ بھی ذہن میں رکھیں اب رہی بات صابن لگانے کی تو انڈرسٹڈ بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صابون اگر چہرے پر لگایا ہوا ہے تو ہم تین مرتبہ چہرے پر پانی ڈالیں بلے داڑھی میں صابن رہے اور اسی طرح جا کے نماز پڑھ لیں لوگ پوچھیں یہ کیا تو بولا جی تین دفعہ پانی ڈالنا تھا وہ ڈال دیا نہیں اترتا صابن تو بلے نہ اترے اب ظاہر ہے ایسا تو نہیں بول سکتے ہم لوگ تو لازمی بات ہے کہ ہم اپنے چہرے پر سے سارے صابن کو صاف کریں گے صابن اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ مزید زیادہ چہرہ جو ہے وہ صاف ہو جائے وغیرہ وغیرہ لہٰذا جتنے پانی میں چہرہ دھلے صابن اترے اتنا پانی ڈالا جائے گا امید کروں گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ سمجھ گئے ہوں گے جزاک اللہ یہ اب دعا کرنی تھی لیکن یہ ہمارے ایک نئے بھائی آئے ہوئے ہیں کوسری صاحب تشریف لائیں حضرت آپ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یہ کوئی ساتھی کنفرم کر دے کہ آواز مائک پہ آ رہی ہے چونکہ میں نے کبھی اس کو زیادہ استعمال نہیں کیا ماشاء ماشاءاللہ تو قبلہ یہ میرے دو سوال ہیں کہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ایک بزرگ ہیں تو ان کا جو سلام دینے کا یا لینے کا وہ تعلیم فرماتے ہیں تو وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھی اپنے معمولات میں رکھو کہ جب کسی سے اسلام لو تو پہلے دروشری شریف پڑھ لیا کرو اللہ صلی علی محمد زوردیبرحیمی پڑھ لو یا کوئی اور دروشریف پڑھ لو اس کے بعد السلام علیکم کہو تو اگر کوئی ساتھی اس طرح نہ لے تو وہ پھر ناراضگی کا بھی اظہار کرتے ہیں ایک سوال تو یہ ہے کہ اگر صرف السلام علیکم ہی کہہ دیا جائے یا بزرگوں کا وہ اپنے یعنی کہ مریدوں کو وہ یہ طریقہ تعلیم فرماتے ہیں اسلام لینے کا تو اس کے اوپر اگر عمل نہ کیا جائے صرف السلام علیکم ہی جو سلام مسنون ہے وہ ہی کہہ لیا جائے تو کافی ہے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ٹیلی فون کے اوپر بھی اسلام دینے کا موقع ملتا ہے تو اتنا درو شری یا درود ابراہیمی پڑھ کر سلام لیا جائے تو اس میں کافی پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں ویسے تو پیسوں کی بات نہیں ہے یعنی کہ اگر ویسے ہی یعنی کہ اسلامی مسلم لے لیا جائے تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک بزرگ جو ہیں وہ غیر مسلموں کو بھی درود ابراہیمی رحیمی کا مسلم کوئی اگر پرابلم لے کر آتا ہے کوئی تکلیف لے کر ان کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو بھی درود ابراہیمی پڑھنے کی اس کو تلقین فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ دعا کیا کرو تو یہ کیا اس میں شریعت میں اس طرح کی گنجائش ہے یا نہیں جزاک اللہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ جی حضرت جہاں تک پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ وہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ پہلے درود پڑیں پھر سلام کریں تو فکی اعتبار سے تو یہ ضروری نہیں ہے اور ظاہر ہے اب مثال کے طور پر مجھ سے کوئی ملنے آیا تو میں اب سلام کرنے کے بجائے پہلے درود ابراہیمی پڑھوں پھر سلام کروں تو یہ فکی اعتبار سے تو ضروری بھی نہیں ہے اور اس کا ظاہر ہے کہ کوئی وجوب یعنی حکم بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ لازمی اپنے آپ پر کر لیا جائے لیکن وہ جو بزرگ ہوں گے وہ چونکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرتبے پر فائز ہوں گے میرا حسن ضن ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو مسلمانوں کو یہ درس دیتے ہوں گے کہ زیادہ سے زیادہ تم درود پاک پڑا کرو اور فی زمانہ چونکہ کچھ ہمارے بد مذہب لوگ ایسے ہیں کہ جو درود و سلام سے منع کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے جو چیز جس چیز سے منع کیا جاتا ہے تو وہ اتنی زیادہ اجاگر ہوتی ہے تو اس لیے ہمارے علماء اور اس طرح کے پیر حضرات درود و سلام کا زیادہ درس بھی دیتے ہیں اور کہ آپ درود و سلام پڑھیں جیسا کہ اذان سے پہلے درود و سلام بلکہ اب اقامت سے بھی پہلے درود و سلام تو اس میں ظاہر شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں تو لہذا اگر اپنے آپ پر یہ واجب نہ سمجھا جائے تو سلام سے پہلے اگر درود پڑھ لیا ہے تو شرعی اعتبار سے یہ کوئی گناہ نہیں ہے غلط نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہوگا کہ پھر درود ابراہیمی یا درود تاج نہ پڑھا جائے بلکہ مختصر درود پاک پڑھ لیا جائے مثال کے طور پر ایک درود پاک میں آپ کو بتاتا ہوں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ درد پڑھ لیا جائے ایک منٹ بھی نہیں لگے گا بلکہ پانچ چھ سیکنڈ لگیں گے سلام بھی کر لیا ٹھیک ہے تو جیسے کوئی آیا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و السلام علیکم و اللہ تو ٹھیک ہے اس میں بھی کوئی ارج نہیں ہے لیکن بہر شرعی طور پر یہ کوئی واجب نہیں ہے یعنی اگر کسی شخص نے صرف السلام علیکم و اللہ کہہ دیا ہے تو یہ سنت پر عمل کیا اور درود نہ پڑھ کے وہ گناہگار گار نہیں ہوگا پڑھ لینے میں حرج بھی نہیں لیکن اپنے اوپر یہ فرض یا واجب نہ سمجھا جائے ورنہ بد مذہب یہی بولیں گے کہ بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سلام سے پہلے یہ کرو تو وہ کرو وہی ان کی وہی وہ کتے کی دم والی مثال آ جائے گی کہ وہ سو سال بھی رکھے ہیں تو وہ سیدھی تو ہوتی نہیں ہے لہٰذا عشق مصطفیٰ میں گم ہو کر جو کیفیت ان بزرگوں کی ہوگی اس اعتبار سے وہ اپنے مریدوں کو درس دیتے ہوں گے بہرحال دوسری بات جو ہے کافروں کو درود پاک پڑنے کی جہاں تک بات ہے تو تعویزات کے بارے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کافروں کو مطلب اچھا یہ ایک بھائی نے لکھا ہے ٹھیک ہے درود پاک میں تو وہ تو ویسے بھی حدیث ہے نا کادر بھائی کے وہ جب دو مسلمان آپس میں مسافہ کریں اور پھر مجھ پر درود پاک بھی پڑھیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے گنا بھی معاف ہو جائیں گے تو وہ بھی ہے الحمدللہ للہ حدیث لیکن یہاں تو سلام سے پہلے کی بات ہے اس میں تو مسافہ اور پھر درود پاک ہے تو بہرحال وہ ایک فضیلت وہ بھی ہے تو بھلے اس کو یوں کہہ لیں کہ پہلے بھی سل درود پاک اس طرح پڑھا جا سکتا ہے مل کر دوبارہ بھی پڑھ لیں چلے یہ بھی کر لیں اس میں مطلب کوئی وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے اور جہاں تک کفار کی بات ہے تو دیکھیں تعویزات تو ہمارے علماء اور اولیا کے بار بھی دیتے رہے ہیں لیکن اب کافروں کو درود پاک پڑھنے کی ترغیب دینا اور کافر لوگ نہ جانے ادب و احترام سے پڑھ سکیں یا نہ پڑھ سکیں اس مسئلے کو مجھے آپ دیکھنے دیں کہ اس کے بارے میں کیا ترکیب ہوگی اس بارے میں میں انشاءاللہ کل اللہ کروں گا کہ کفار کو درود پاک کی تعلیم دینا کہ تم درود پاک پڑھو اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ذریعہ انہیں محبت رسول دینے کا بھی ہے کہ اس طرح شاید وہ اسلام کی طرف آ جائیں لیکن اس پر مجھے تھوڑا سا آپ مزید غور کرنے دیں میں ایک دم جواب نہیں دیتا اس کا کہ مطلب مجھے تھوڑا سا غور کرنے دیں تھوڑی سی مجھے کنفیوژن ہے تو کچھ معاملہ ذہن میں ایسے بھی آ رہے ہیں کہ حرج نہیں ہے کچھ ایسے بھی آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کافر عام طور پر ادب بھی کریں تعظیم جو ایک مسلمان کرتا ہے وہ کفار تو نہیں کر سکتے نا حضرت یہ بات بھی ذہن میں آ رہی ہے لہذا میں اس پر ذرا مزید غور کر لیتا ہوں پھر ان اللہ اگر آپ کل آتے ہیں روم میں میں ساڑھے دس بجے حاضر ہو جاتا ہوں روزانہ پاکستان کے وقت کے مطابق اور تقریباً ساڑھے بارہ بجے میری مطلب جو ہے وہ آ, وہ رخصتی کا ٹائم ہو جاتا ہے تو آپ مطلب اگر کل تشریف لائیں تو میں انشاءاللہ اللہ اس بات کو مزید غور کر کے اور بلکہ مفتیان عنی کے سے مشورہ کر کے انشاءاللہ کل آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا ٹھیک ہے امید ہے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کرم فرمائیں گے کل اور آتے رہیں گے آپ تمام بھائی مجھ گار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور خصوصا میری والدہ کو بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ لوگوں کو رحمتیں برکتیں رفعتیں دونوں جہاں کی آپیتیں عطا فرمائے آمین آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفر مدینہ آپ تمام بھائیوں کو چودہ اگست بھی مبارک ہو پاکستان ڈے آ رہا ہے آج گیارہ اگست ہے میں ان اللہ تعالی کوشش کروں گا کہ چودہ اگست کو Uh, علماء اہل سنت کا جو کردار ہے پاکستان بنانے میں اس موضوع پر بیان کروں تو اگر ہو سکے تو اس کو بھی مطلب آپ تمام بھائی سماعت فرمائیے گا بلکہ ریکارڈنگ بھی کیجیے گا اور مختلف ویب سائٹ پر بھی ان ڈال دیجیے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مغفرہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ مفتی صاحب آپ نے کل کہا تھا کل یا پرسوں کہ آپ ان جس طرح آپ نے جاوید احمد گاندھی کا رد فرمایا اسی طرح ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا بھی رد فرمائیں گے یار وائس تو میری والیم تو آپ تو رمضان سے پہلے حضرت اگر یہ کام ہو جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور ایک اور خبر سے وہ یزویت کا ہمنوا ڈاکٹر ذاکر نائک اور ایک یہ تراوی کا کہ یہ جو تراوی جو ہے نا اس پر شیعہ بڑا اعتراض کرتے ہیں جب رمضان شریف تش آئے گا تو یہ لوگ باقاعدہ روم کھول کر بڑی بکواس کرتے ہیں تو یہ اگر یہ دو ہی ہو جائے نا ڈاکٹر فرات ہاشمی اور تراوی کا رمضان سے پہلے تو ویب سائٹ پہ بھی چلا جائے گا یوٹیوب پہ بھی آ جائے گا اور پھر ہم اس کی یہاں ریکارڈنگ بھی تراوی کے جو آپ بیان فرمائیں گے تو انشاءاللہ پھر مدینہ مدینہ ہو جائے گا حضرت تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے حضرت آپ اسی طرح تشریف لاتے رہیں آپ کی جو علم کی جو برکت ہیں اس سے ہم سب یہاں مستفید ہوتے رہے اب سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ تشریف لایا کریں ٹائم پر اور جو آپ کے شری سوالات ہیں اور جو حضرت کا بیان ہوتا ہے اسے سوال فرمایا کریں جزاک اللہ خیر حضرت آپ آرام فرمائیں اور یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا اللہ حافظ آپ کا جو ڈاکٹر کیا نام ہے اس کا تو میں نام بھی بھول جاتا ہوں خبیز کا جاوید خامدی وہ ماشاءاللہ اللہ حضرت بڑا پاپولر ہو رہا ہے وہ جو آپ نے رت فرمایا تھا وہ یوٹیوب پہ اور بڑی کثیر تعداد اسے دیکھ رہی ہے اور لوگوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ بہت اچھا ابھیان اپلوڈ ہوا ہے تو عزر اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے تو تشریف لائیے اگر کسی بھائی نے مائک پر آنا ہے تو ذاکر اللہ خیر. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ